شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم تم ہم اسلام کا ہر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد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 اس سے تمسر کیا کرتے تھے في قلوب اسی طرح ہم مجرموں کے دنوں میں اس بے باکی کو داخل کرتے ہیں لا مین غلط سن اولین وہ اس رسول پر ایمان نہیں رہتے حالانکہ اس سے پہلے لوگوں کا معال گزر چکا ہے <mayoría> اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے محضبان صفی راجبوت تامین یہ پروگرام دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو آٹھ بجے شب ہم نے ایف ایم پر شروع کیا اور اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کی خدمت میں سید نہ حضرت اقدس سیدنا حضرت مرزا غلام حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خود بجمہ کی ریکارڈنگ پیش کی اس کے بعد ہماری براہ راست نشریات کا آغاز تقریباً 9 بجے شب ہوا پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم محترم عبد النور عابد صاحب اور اسی طرح سے مصباح بلوچ صاحب آج کا جو موضوع ہے وہ کتب سید حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام ہے اس سلسلے میں جس کتاب کے بارے میں ہم نے بات کی ہے یا کر رہے ہیں وہ ہے سراج منیر اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں اور آگے لے کے چلیں میں عبد النور رابط صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصراً ہمارے سامعین کے لیے جو موضوع ہم نے ابھی تک پیش کیا ہے آپ کے سامنے اس کا ایک مختصراً جائزہ پیش کر دیں تاکہ پھر ہمارے وہ سامعین جنہوں نے ہمیں اس فریکوینسی پر جوائن کیا ہے وہ بھی پروگرام میں شامل ہو جائیں پھر آپ کے سوالات کے ساتھ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے جی عبد الراب صاحب السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی ہے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کی کتاب سراج منیر کے بارے میں اور اس کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پچھلے ہفتے بھی یا پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا کتب مسیح معود علیہ و اسلام پہ اس میں بھی سراج منیر ڈسکس کی گئی تھی سراج منیر حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام کی تصنیف آ, ہے جو روحانی خزائن کی بارمی جلد میں پہلی کتاب ہے اس میں حضرت اقدس مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام نے سینتیس 37 سیون ایسے نشانوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے وقوع سے بہت پہلے الہامن بتا دیا تھا کہ یہ بات ایسے ہوگی اور اس طرح پوری ہونی ہے تو حضرت مسیح الاصّۃ السلام ان سینتیس نشانوں کو اس کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کتاب کے آخر میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃسلام پنجاب یا اس زمانے کے ایک بہت بڑے پیر تھے جی. مشائخ میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ان کا نام تھا حضرت خواجہ غلام فرید صاحب آف چاچران شریف انیس سو اٹھارہ سو پینتالیس میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور انیس سو ایک میں ان کی وفات ہوتی ہے اس کتاب کے آخر میں حضرت اقدس مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام جیسا کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت وسیم علیہ السلام کو بڑی تڑپ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام یا جو بات حضرت وسیم علیہ سلاۃُُسلام کو دی ہے وہ آگے پھیلے تو اس زمن میں حضرت مسیح محدود علیہ الصلاۃ والسلام نے مشائق اور جو علماء اور اس کے علاوہ جو مختلف ملکوں کے صدران اور بڑی بڑی شخصیات تھیں ان کو خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی اس میں ایک جو شیخ تھے ان کا نام جیسا کہ میں نے ذکر کیا حضرت خواجہ غلام فرید صاحب بھی تھا ان سے حضرت اقدس مسیح محدود علیہ الصلاۃ والسلام کی خط و کتابت جاری رہی اور خواجہ صاحب اپنے زمانے میں اور آج بھی ایک بہت بلند پایا ایک صوفی شاعر بھی تھے اور ان کا مسلک بھی صوفی صوفیانہ تھا چشتیہ جو جی. تصوف کی جو راہ ہے سلوک ہے اس سے تعلق ان کا تھا اور بڑے بڑے نامی گرامی جو عالم دین سمجھے جاتے ہیں مثلا ان میں ایک بڑا نام جو جماعت حمدیہ ہم کے ہمیشہ مخالفت میں بولے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری جی عطا شاہ بخاری نے بھی حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کو اپنا پیر مانا ہے اور خواجہ غلام فرید صاحب وہ ہستی تھے جنہوں نے حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃسلام کی جو باتیں تھیں ان کی تصدیق کی ہے اور حضرت مسیح ماؤد علیہ صلاۃ والسلام کی عزت ان کی تقریم اور ان کی تعظیم کا جو حق بنتا تھا وہ دیا ہے تو ہمارے پروگرام کے ہم نے شروع میں تو ابھی تمہیدی کلمات ہم پڑھے تھے اور اس کے بعد سوالات کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا خطوط جو باہم ایک دوسرے کو گئے ہیں ان کا ذکر ابھی باقی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں کریں گے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمارے پاس کوئی سوال تو باقی نہیں ہے ہاں ایک, ایک سوال کا ایک حصہ باقی ہے امین صاحب نے کیا تھا سوال اس کا ایک حصہ تو ہو گیا انہوں نے کہا ہے کہ توفیع کے جو معنی آپ کرتے ہیں کہ کسی کو وفات دے دی آپ کون سی لغت استعمال کرتے ہیں ہم جی جی جی. جا بجا اور اتنی دفعہ یہ پروگرام میں ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کون سے الفاظ ہم استعمال کریں یا کس طرح ہم اب بات کو آسان بنائیں کہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو سمجھ لگ جائے تو ایک بہت بڑے قرآن فہم یا قرآن جن پہ نازل کیا گیا ان کے نزدیک تو وفی کا کیا معنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور میرا میرا نہیں خیال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سے زیادہ عربی کسی کو بھی آتی ہو کسی کو بھی قرآن کی جو فہم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو آج کل کے مولویوں کو تو اللہ ہی حافظ ہے اس زمانے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سے بڑھ کے ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو Uh, قرآن کے مطالب پہ uh, عبور حاصل ہو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر uh, uh, لکھا ہے کہ uh, روز معاشر ہوگا اور اس میں uh, میرے ماننے والوں کو بعض ماننے والوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا فا یو خاض و بہم ذات شمالی فعقول یا ربی اصحابی کہ میں کہوں گا اے خدا تعالی یہ تو میرے بندے ہیں ان کو جہنم کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لا تدری ما آہدہ سب آدھا کا کہ تجھے نہیں پتا انہوں نے تیرے بات کیا کیا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعکول کما کالل ابدال <الْعبدالصالح> پھر میں وہی جواب دوں گا جو خدا تعالیٰ کے ایک صالح بندے نے دیا اور وہ جواب کیا تھا یہ بڑے تمطراک سے کہہ دیتے ہیں کہ کون سی توفی کا معنی کیا ہے تو یہ سن لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں ضرور فرماتے ہیں میں یہ جواب دوں گا فلمات وفی تانی کنتا انتا رقیبہ علیہم بالکل انورٹڈ کامرس وہی بات کروں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام نے کی تھی کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان پہ نگران تھا اب اس میں سے دو باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں یا نمبر ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کی طرح آسمان پر زندہ ہیں توفی کا معنی اگر آپ نے جسم کے ساتھ اوپر لے کے جانا ہے نا تو yeah. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی کریں تو نمبر ایک تو یہ ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کے مطابق آسمان پر زندہ ہیں اور آپ کے فہم کے مطابق جو آپ نے توفیع کا معنی کی ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکی اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر زندہ ہیں اور ما جسم انصری جو ہے وہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا جس طرح حتیث اٹھا تو اب ان دونوں باتوں میں آپ کو وہ بات پکڑنی پڑے گی جو حقائق کے مطابق ہے ٹھیک ہے تو توفی کا معنی جو ہم یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں گزشتہ 16 پندرہ سولہ سال سے ہمارا ریڈیو احمدیہ بھی چل رہا ہے جماعت کے مختلف پروگرامس میں مختلف فارمس میں ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہم وہ معنی کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہم وہ بات کرتے ہیں جو قرآن آپ پھر بات اپنے مولویوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ سنا تو میں نے ایسے کرنا تو یہ بات مناسب نہیں ہے پھر وہ حضرت ابن عباس کی حدیث بھی یہ بتا جی کئی بزرگان کے اقوال ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی تفسیر تو بخاری میں موجود ہے جنہوں نے متوفی کا کتاجمہ ممیتوں کا کیا ہے ممید موت سے نکلا ہے تو اس میں سے اس میں تو اب کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا کہ موت کا لفظ استعمال کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا ہے کہ متوفی کا مطلب تجھے موت دوں گا ہے پھر حضرت آآ کالا آآ مالک قدماتا حضرت امام مالک سے پوچھا گیا تیسرا اسلام کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا قدمات کہ وہ تو وفات پا, پا, پا چکے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف الماجو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت آذور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی جو واقعہ معراج ہوا اس میں جن انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں وہ تمام انبیاء کی روحیں تھیں یعنی جسم وہاں تھے روحیں تھیں جس طرح باقی انبیاء کی تھیں ویسے ہی حدیثہ علیہ السلام کی تو اگر حدیثہ علیہ السلام کو زندہ ماننا ہے تو پھر باقی نبیوں کو بھی مانو کیونکہ ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی رات ملاقات کر کے آئے ہیں تو ان حوالوں کے ہوتے ہوئے امین صاحب پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا تو کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ نہیں کیا حضرت امام مالک بزرگ نہیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ العلیہ بزرگ نہیں یہ تو ابھی میں مثالیں دے رہا ہوں ایک لسٹ ہے ہمارے پاس جن کو حوالے چاہیے ہوں ہم ان کو پہنچا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور ان بڑے بڑے بزرگان نے یہ اقرار کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کیا تیس علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اس میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں وتوفانہ مال ابرار جی کہ اے خدا ہمیں جو ابرار لوگ ہیں ان کے گروہ میں رکھ کے وفات دے اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم جب کوئی بہرحال یہ تو رفع کے زمرے میں یہ بات آتی ہے اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ وفات دینا تو قرآن کریم سے بھی یہ باتیں واضح ہیں اور یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ کسی نے بھی ترجمانی کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ سامین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں ہم اپنے موضوع کو آگے بھی بڑھائیں گے لیکن جہاں جہاں ہمارے پاس کچھ کالرز آئیں گے وہاں ہم پروگرام میں کالز بھی شامل کرتے رہیں گے ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں غالباً ہیملٹن سے فون کرتے ہیں خوش آمدید کہیں گے ناصر صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم جی. السلام سب کو السلام علیکم جیسا اچھا میں نے میں سنا تھا حضرت جی نے نا بولا تھا اپنے بیان میں کہ کتاب کی جو مجموعہ میں کتابہ سراج اس میں اس لکھا ہوا مرزا صاحب کو اللہ تعالی نے الہام اور وحی دی ہے جی اس سے آپ نے یہ بکیں لکھی جو بھی لکھی لیکن میں میں جو پڑھ رہا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کس لوگوں کو گمراہ کر کرے اپنے آپ کو مجھے یا احمدیوں کو یا مسلمانوں کو یہ کتاب پڑھ تھا مجموعہ اشتہارات جلد اول صفح دو سو چودہ دو سو پندر طبع جدید مرزا صاحب نے لکھی ہے کہ میں نہ نبوت کا مدعی ہوں نہ موجزات ملائک اور لہلاۃ القدر وغیرہ سے منقطع بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہے اور جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن حدیث کی روح سے مسلم ثبوت ہے اور حضرت مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو قاضب و جاتو. میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی اس میری تحریر پر ہر شخص گواہ رہے اور ایک سراج المنیر میں نا مرزا صاحب نے لکھا ہوا جی سراج المنیر صفا نو مندرجہ روحانی بارہ صفا 93 تھری اس نے ایک فارسی کا شعر لکھا ہست اور خیر رسل خیر النام ہر نبوت را بروش دخت انہوں نے ترجمہ لکھا ہر شخص جو علم و ادب سے واقف ہے خوبی سمجھ سکتا ہے کہ لفظ ہر میں تمام اقسام شامل ہے خواب و حقیقی ہو یا غیر حقیقی مستقل ہو یا غیر مستقل تشریح ہو تشریحی ہو یا غیر تشریح دلی ہو یا بروزی سب کے اختتام پر دلیل ہے تو آپ کن کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ان کو وہی آتیلحام آتا ہے آپ وہ تو مرزا صاحب ڈنائی کر رہے ہیں پلیز آپ اس کے مجھے جواب چاہیے تھینک یو جی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک ہمارے ساتھ امین صاحب بھی ہیں مجھے بتایا گیا کنٹرول سے امین صاحب بھی موجود ہیں ان کو بھی ہم آنے لیں گے صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم جی مصباح صاحب پچھلے پروگرام میں ٹائم ختم ہو گیا تھا آپ نے وہی کے متعلق ساری باتیں کی تو وہی ہوتی ہے اللہ کا اٹل حکم اب میں بات اسی کے اوپر کروں گا کیونکہ وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے تو سب سے پہلے مرزا صاحب کے اوپر جو وہی نازل ہوئی تھی محمدی بیگم کے ساتھ شادی کی وہ پوری نہیں ہوئی لا تحزن ان اللہ حا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو اغار میں احبو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو یعنی کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے مرزا صاحب کے اوپر جب نوزہ یہ وہی نازل ہو گئی تھی تو وہ حج پہ تو جا نہیں سکتے. جب اگر اگر جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کسی کا اس کے اوپر کسی کا خوف نہیں ہوتا پھر تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے سا, صحابہ کرام ہیں جو کاتب وہی کہلاتے ہیں. آپ بتائیں گے مرزا صاحب نے تو آج تک کسی کا نام نہیں بتایا کیونکہ ن, آ, آ, آ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے وہ تو لکھنا نہیں جانتے تھے کیونکہ نبیوں کا استاد اور کوئی نہیں ہوتا اللہ ہوتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے آپ کے ماننے والے کہ کوئی بھی کاتب وہی کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون تھے تو پھر ہم آگے بات کرتے ہیں بہت شکریہ امین صاحب بہت شکریہ صاحب بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے گمالوں کی پیروی ہے بس ہاں جی منیر کا جو حوالہ انہوں نے دیا ہے اس پہ تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے نہ وہ شیر موجود ہے اگر آہ دوبارہ آئیں اور میں جو اور تک میں سمجھ گیا ہوں جو فارسی نظم ازمسیحمد السلام کی پڑی ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ حضور کا نہیں ہے وہ اس میں نہیں ہے وہ کسی مولوی صاحب نے کیا ہوا ہے تو وہ ناصر صاحب پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھ دیا جی جی تو ہم ناصر صاحب سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ سراج منیر کا صفحہ اگر ہمیں دوبارہ بتا دیں کہ وہ کہاں لکھا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں خا حقیقی یا غیر حقیقی بروزی یا غیر بروزی مستقل یا غیر مستقل یہ جو آپ نے ترجمہ پڑھا یہ سراج منیر کے کس صفحے پہ لکھا ہوا ہے ہمیں بتا دیں تو ہم آسانی ہوگی تو پھر انشاء اللہ یہ جو بتائے ہیں ترانوے ان دونوں پہ نہیں ہے بڑی تفصیل سے لے ہے چلیے یہ تو ایک انہوں نے بات کی تھی ایک اور بھی بات کی تھی کسی اور کتاب کا حوالہ میں لکھنے سے رہ گیا میرے پاس وہ مجموعہ اس میں ہم مان لیتے ہیں ہمیں سراج منیر کا جو ترجمہ انہوں نے پڑھا ہے ٹھیک ہے وہ کس صفحے پہ ہمیں بتا دیں تو کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا ہر قسم کا ہاں حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو مستقل غیر مستقل بروزی غیر بروزی یہ ترجمہ مرزا صاحب لکھا ہے تو کہاں لکھا ہے ٹھیک ہے یعنی کے تو دو مصرے تھے ترجمہ پورا پیراگراف جی جی تو وہ ہمیں بتائیں تو ان جی آگے اور کوئی بات نہیں ابھی کوئی سوال میرے پاس مزید نہیں ہے امین صاحب کی بات تھی امین صاحب نے سوال کیا, صاحب نے کیا سوال چکے اٹل ہوتی ہے نہیں وہ اس میں سے تو نکل آئے نا کہ نبوت جو ہے وہ پہلی وہی پہ نبی اعلان کرتا ہے یا جب اسے حکم ہوتا ہے اس کا تب اعلان کرتا ہے جی تو جو ہم نے مثالیں دیں انضر شیرت اکل اقرابین اور لی ذرا ام القراء وامن ہو اس سے اس پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی اس کا مطلب کہ امید ہے انہیں بات سمجھ آ گئی ہے آ، پھر کاتب وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآنی وہی نازل ہوتی تھی تو حضور فورن جو ہے وہ صحابہ کو بلا لیتے تھے یا بعض دفعہ اگر رات کے وقت وہی نازل ہوئی ہے تو حضور کا حفظہ ماشاءاللہ اللہ بڑا اچھا تھا تو اگلے دن بتا دیتے تھے لیکن اکثر یہی یہ ہوتا تھا کہ حضور بلا کے بتاتے تھے کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے اس کو فلاں صورت کی فلاں آیت نمبر کے طور پر لکھ لو تو ان صحابہ وہ صحابہ جو ہیں وہ پھر وہ لکھ لیتے تھے تو امین صاحب نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کاتبین وہی کے نام بتائے ہوئے ہیں مرزا صاحب نے کیوں نہیں بتائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ یہ میرے کاتبین وہی ہیں جو وہی لکھتا تھا وہ آٹومیٹکلی کاتب وہی تھا تو وہ حدیث کی یعنی روایات میں ان کے نام جو ہیں وہ محفوظ ہو چکے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کافی خدمت ہے ان کی اس سلسلے میں تو بہرحال اس میں جو حضرت مسیم عودیہ السلام کی زندگی کا حال ہے تو حضور کے پاس جو بھی صحابی ہوتے تھے حضرت مرزا قادیانی علیہ السلام کے پاس تو ان کو حضور بتا دیتے تھے تو وہ لکھ لیا کرتے تھے ساتھ ہی یا حضور نے خود بھی اپنی نوٹ بک رکھی ہوتی تھی حضور خود بھی اس میں لکھ کے اگلے دن ایڈیٹر اخبار الحکم کو یا بدر کو دے دیتے تھے جو کہ وہ پھر شائع کر دیتے تھے تو اس میں خاص طور پر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ ان کو بڑی خدمت ملی ان الہامات کو نوٹ کرنے کی وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کاپی اور پنسل اپنی جیب میں رکھتا تھا جب بھی حضور کی مجلس میں جاتا تھا تو یہ جو ہیں باتیں ہیں کہ صحابہ میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضا اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاص طور پر تھے کیونکہ یہ دونوں ایڈیٹر تھے اخباروں کے تو ان ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمیں ملے تاکہ ہم اخبار میں شائع کر دیں تو وہ پھر آم, بڑی باقاعدگی سے وہ ڈائری شائع ہوتی رہی ہے اس میں پھر یہ کہنا کہ ضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امید تھے اور بالکل امی تھے لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ نبی جو ہے وہ کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوتا وہ اللہ سے پڑھتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ ہی اس کو اصل تعلیم دیتا ہے لیکن امی کا مطلب جو ہے امی کی ذات صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جی ہے یا جی باپ کی بھی کوئی نبی امی ہے جی ٹھیک ہے نا کیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے یا کوئی اور نبی بھی امی ہے تو اگر کوئی اور نبی بھی امی ہے تو امین صاحب ہمیں بتائیں کہ کون ہے وہ کیونکہ قرآن گریم نے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہے مدح میں یہ بات کی ہے کہ حضور امی تھے اور اگر باقی انبیاء نہیں تھے تو پھر آپ یہ کہنا کہ کسی استاد سے نبی نہیں پڑھتا تو وہ اگر امی نہیں تھے تو انہوں نے ان کو کیوں امی نہیں کہا گیا باقی انبیاء کو ٹھیک ہے کیا انہوں نے کسی استاذ سے تعلیم حاصل کی تھی تو اگر کی تھی تو کیا ناوز وہ اتنے ماہر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سکھانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو استاد کی تعلیم بالکل اور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم جو ہے وہ بالکل اور چیز ہوتی ہے تو جو دین کی جو ہدایت کی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے اور خاص طور پر ایسے جب امت جو ہے وہ اختلافات میں گھری ہو اور کوئی حل ان کو نہ مل رہا ہو تو پھر وہ تعلیم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ان اختلافات سے نکالنے کی راہ بتاتا ہے تو یہ ہے کہ مسیم علیہ السلام نے اس طرح وہی جو ہے وہ ساتھ ساتھ محفوظ کرا دی تھی چلیے بہت شکریہ سامین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان صفی راجپوت یہ پروگرام جاری ہے شب بارہ بجے تک ہمارے ساتھ عبد رابط عابد صاحب ہیں اور اسی اسی طرح سے مکرم مذبہ بلوچ صاحب پروگرام میں آپ کی سوالات کی آمد جاری ہے سوالات کے جوابات ہم ساتھ ساتھ دیے جارہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اقبال صاحب موجود ہے ٹیلی فول نائم پر اقبال صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہلو جی اقبال صاحب آپ آنے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ جی, و برکاتہ سچا بات یہ ہے <laughs> ہم لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں آپ سے اچھا بات ہے کہ وہ ہم لوگ جو زیادہ تر جو ہے جو سوالات کرنے والے لوگ لون قابل اور مطلب یہ ہے کہ دوسری بات کہ ہم اس لیے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی جو معلومات ہیں ہم اپنی معلومات کے ساتھ مطلب جو ہے کا موازنہ کریں جو ہمارے پاس دین کی معلومات ہیں تو اس میں ہر دفعہ یہ کہنا کہ صاحب یہ جو ایک دوسرے کے انصر صاحب ہیں کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ کے کیا تمام قادیوں نے قرآن اتنا پڑھا ہوا ہے کہ صرف انصر صاحب یا ایک دو تین حضرات ہی بیٹھ سکتے ہیں آپ باقی حضرات کو بھی بٹھائیں ریڈیو پہ وہ بھی جواب دیں سوالوں کے کیونکہ وہ بہت ہی آنے میں فاضل ہو گئے دوسروں کے دوسرے مسلمانوں کے اصلی مسلمانوں کے مقابلے میں اب میرا سوال یہ ہے کہ تین لفظ ہیں عربی کے ختم خاتم خاتمہ خاتمہ ہم استعمال کرتے ہیں جب صرف اس کا اینڈ کیا جاتا ہے جناب جی جی اب اس کے پہلے کے الفاظات اور ان الفاظ ان میں تینوں میں کیا تعلق ہے جو آپ لیتے ہیں ختم سے بہت شکریہ بہت شکریہ, شکریہ. اقبال صاحب آپ کے سوال کا <coughs> بہت بہت شکریہ جاوید صاحب ہیں جاوید صاحب کو خوش حمد کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جاوید صاحب جناب کیا حالیہ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے بھائی جی کہ <laughs> کہا تھا آپ نے سنانے شہر اچھا چلیے بہت مہربانی خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی جی جی سوال میرا جناب یہ ہے کہ مرزا صاحب کو ایک چور دروازہ نکالنے کی ضرورت پڑی مطلب یہ کہنے کا ہے چور دروازے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں اس کے عرصے بعد میں پھر بروزی اور وہ اس کے مطلب بروزی نبی کے نام سے آئے کہ جناب میں تو بروزی ہوں जी जी. تو یہ بتائیں کہ یہ مطلب یہ بروزی اور دوسرا کیا تھا دوسرا کیا نام ہے بروزی ہے سوال آپ ہی کر رہے آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے دوسرا نمبر یاد آ رہا ہے اس لیے میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ تو مجھے بتا دیتے چلیے بہت شکریہ جاوید صاحب آپ نے سوال کیا ہے اور آپ کو جواب دیتے ہیں ابھی تو پہلے اقبال صاحب نے کہا جی ختم خاطم نہیں پتہ خاطم خاطمہ یہ تین لفظ ہیں جی جی تو ان کو تو ماخذ اور مادہ ایک ہی ہے مطلب ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم سوال پوچھتے ہیں تاکہ جی. جو معلومات ہمارے پاس ہیں اس میں ہم دیکھ لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمارا بھی یہی ہے کہ جو معلومات آپ کے پاس ہیں تو کچھ معلومات ہم بھی آپ کو دینا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھ لیں تو وہی یعنی ہم نے قرآن آیات پڑھ کے بتاتی بتا دیا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اس آیت کے خلاف ہے مثلا امین صاحب نے جو بحث کی تھی کہ نبی پہلے دن ہی اعلان کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں کیونکہ وہی ہو گئی تو ہم نے پھر قرآن آیات پڑھ کر سنائی کہ ان آیتوں کے نازل ہونے تک ابھی حضور نے دنیا کو ایڈریس نہیں کیا تھا تو ناازب اللہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ حضور پر ابھی تک نبوت کا حکم جو ہے وہ آیا ہی نہیں تھا تو Uh, اس لیے یہ uh, اگر تو بات یہ درست ہے تو پھر یہ درست ہے اور اگر یہ ہماری بات غلط ہے تو اس کے جواب میں امین صاحب آگے بات کو چلاتے یا کوئی اور دوست جو سمجھتے ہوں کہ نہیں اس میں یہ بات رہ گئی تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن uh, اس لیے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو استدلال آپ کے پاس ہیں اس کے علاوہ بھی استدلالات جو ہیں وہ روایات میں کتابوں میں موجود ہیں اب مثلا خاتم کی بات کی اقبال صاحب نے تو خاتم کا لفظ عربی زبان میں جو ہے وہ دو تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے خاتمن خاتمن نبی تے کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے اور خاتم جو ہے وہ عربی میں انگوٹھی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یا مہر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ تو اس میں افضلیت کے معنی ہیں اور دوسرا اگر خاتم کے معنی ختم ہو گیا یہ کر دیے جائیں جیسے کہ اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ اینڈ کو بعد پہنچ جائے ہمیں بھی اسے انکار نہیں ہے تو پھر آپ پوچھیں گے جب اینڈ کو پہنچ گئی تو پھر آپ کیسے دوسرے نبی کی آمد کا اقرار کرتے ہیں تو یہ بات پرانے بزرگاں نے بیان کی ہوئی ہے کہ ختم جو نبوت ہو گئی ہے وہ کون سی نبوت ختم ہو گئی ٹھیک ہے وہی جواب پھر اگلے کالر جو ہمارے تھے جاوید صاحب ان کا بھی جواب اس میں آ گیا کہ بروزی یہ کہاں سے نکال لیے تو یہ الفاظ خود آپ کی کتابوں میں موجود ہیں اگر ہم پر آپ کو اعتراض نظر آتا ہے تو اپنے ان بزرگان پر بھی وہی بات کر کے دکھائیں مثلا یہ جو خاتم کے ختم ہو گیا اینڈ ہو گیا یہ کن معنوں میں اینڈ ہو گیا یہ اب بعض بزرگان سے ہم سیکھتے ہیں کہ کن معنوں میں اینڈ ہو گیا یہ حضرت okay. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی نبوت سے پہلے کی حوالے ہیں ٹھیک ہے اور تو پھر یا تو ان بزرگان کے متعلق آپ اپنے مولوی حضرات سے پوچھ کے بتائیں کہ ختم نبوت کے یہ منکر ہیں کیونکہ یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو احمدی حضرات کہتے ہیں تو کیا جو فتویٰ احمدیوں پر ہوا وہی فتویٰ ان لوگوں پر بھی لگے گا کہ نہیں مثلا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ العلیہ بارہویں صدی کے مجدد ہیں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت دہلی میں ان کی قبر ہے یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب تفیحمات الحیہ میں و خوتمہ بہن نبی یون الاو جادہ من بے امر اللہ سبحان اہو بشری علس یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا مسلح نہیں آ سکتا جسے خدا تعالیٰ کوئی نئ نئی شریعت دے کر مبوس کرے ختم ہو گیا جی تو بالکل ٹھیک ہے یہ مان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیے اب ہمیں بتایا جائے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں وہ آئین پاکستان کی روح سے مسلمان ٹھہرتے ہیں کہ کافی ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو جماعت احمدیہ کہتی ہے اس کے ساتھ ایک اور بزرگ ہیں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تو بلکہ اس سے پہلے ایک اور حوالہ میں پڑھتا کتاب كتاب ختم الاولیاء ہے جو شیخ عبداللہ اللہ محمد بن علی الحکیم اطرمزی نے یہ لکھی ہے یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے تمام کمالات کے ساتھ مکمل ہو گئی آپ کا دل نبوت کے کمال کے لیے ایک برتن کے طور پر بنایا گیا پھر اس پر مہر لگا دی گئی یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کی تعویل یہ ہے کہ آپ مبوس ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں بھلا اس میں کیا فضیلت و شان ہے اس میں کون سی علمی بات ہے یہ تو احمقوں اور جہلوں کی تعویل ہے یہ حضرت عبداللہ محمد بن علی الحکیم اترمزی اپنی کتاب ختم الاولیاء میں لکھ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ کرنا کہ بس وہ آخری ہو گئے اب کوئی نہیں آ سکتا وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو احمقوں اور جہلوں کی تعویل ہے تو ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ ان بزرگان نے ختم نبوت کے معنی بیان کیے ہوئے ہیں تو اس میں پھر ہمیں کہنا کہ آپ کیسے یہ بیان کرتے ہیں حضرت محی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے تاریخ اسلام میں چھ سو اٹھتیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی یعنی حضرت مسیح حضرت مزاء غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی چھ سو سال پہلے یہ بزرگ اس دنیا سے دنیا میں آئے وہ لکھتے ہیں و اماں نبوۃ و تشریح و رسالہ فمن قطعت وفی محمد انصلی اللہ علیہ وسلم کا دن کات نبی عبادہ یعنی مشرعن مشرن او مشر اللہ ف اب کا لحم النبوۃ لا اللّۃ اللہ ان انََََََََََ اللّہ لطفہ بے عبادى ف اب كا لہم النبوۃۃ العامۃ اللۃ اللہ تشریح ففيحہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو نبوت اور رسالت شریعت والی ہوتی ہے بس وہ تو آ حضور صلی اللّہ علیہ و پر ختم ہو گئی بس آپ کے بعد شریعت والا نبى كوئى نہيں آ سكتا ہاں اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر مہربانى کر کے۔ ان میں عام نبوت جس میں شریعت نہ ہو باقی رہنے دی ہے یہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تو اقبال صاحب جو سوال پوچھ رہے تھے کہ خاتم خاتمہ یا خاتم یا خاتمہ کا کیا مطلب ہے تو ان اس مطلب کے لحاظ سے ہی یہ بزرگان معنی بیان کر رہے ہیں کہ جو شریع نبوت ہے وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے اب قرآن کریم ہی تا قیامت شریعت ہوگی اب کوئی شریعت ایسی نہیں آئے گی جو محمدی شریعت کو منسوخ کر سکے اب جو بھی آئے گا وہ شریعت محمدیہ کے تابع ہو کر ہی آئے گا تو یہ معنی ان بزرگان بیان کیے ہوئے ہیں تو اس میں وہی بھی سوال، اچھا یہ بعض اور حوالے حضرت سید عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کی کتاب ہے یواقیت والا جواہر اس میں بھی جی. یہی بات کرتے ہیں لا نبی آبادی ولا رسول آبادی اے ماسما یشر ما آبادی شریعتن خاصتاً کہ آذو صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم. علیہ وسلم. یہ جو حدیث ہے کہ لا نبی آبادی میرے بات کوئی نبی نہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص شریعت خاصہ کے ساتھ یعنی تشریح نبی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں آئے گا تو یہ معنی ہیں خاتم کے جو اقبال صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے بیان کر دیے اور جو بروزی اور ذلی کے الفاظ پوچھ رہے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ علیہ مدرسہ دیو بند کے بانی تھے جی دیو بندیوں کے ساتھ جھک جاتے ہیں جب حضرت قاسم نانوتوی صاحب کا نام آتا ہے کیونکہ ان کے بڑوں میں سے ہیں انہوں نے اپنی کتاب تحظیر الناس, तहزیر الناس तहزیر پہ جب سوالات اٹھے کہ آپ نے کیا لکھ دیا اس پہ ایک ایک اور کتاب ہے اس کے بعد مناظرہ عجیبہ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی کہ بروزی طور پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس حضور اصل ہیں اب جو بھی آئے گا حضور کی ذات سے روشنی حاصل کر کے بروزی طور پر آئے گا تو یہ بروزوی کے لفظ آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تو اگر جماعت احمدی مسلمہ ان باتوں کے کہنے کی وجہ سے آپ کے نزدیک کافر ٹھہرتی ہے تو جرت کریں ان ناموں پر بھی یہی فتویٰ لگائیں کیونکہ یہ بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں وہاں کیوں آپ چپ ہو جاتے ہیں تو اصل میں بات ہی یہی ہے کہ پاکستان میں کسی احمدی کو اجازت نہیں ہے قانونی طور پر کہ وہ اپنا موقف بیان کر سکے کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں یہی حوالے سامنے رکھ دیتے ہیں تو جو ایک شریف النف شخص ہے وہ جب پڑھتا ہے وہ تو سوال اٹھاتا ہے اپنے مولوی صاحب کے سامنے تو مولوی صاحب آگے سے یہی پھر غصّہ دکھاتے ہیں کہ تم ملے کیوں کسی احمدی سے تو اس طرح زبردستی کر کے کہ احمدیوں کو بولنے کی جانچ نہیں کوئی حوالہ پیش کرنے کی اجازت نہیں اپنی کتابوں کو شائع کرنے کی جاس نہیں اور اپنے جو دوسرے غیر احمدی مسلم بھائی ہیں ان کو یہی حکم ہے کہ آپ نے احمدیوں سے ملنا نہیں تاکہ نہ وہ ملیں اور نہ یہ حوالے ان کی نظروں سے گزریں لیکن اب تو یہ باتیں کھل چکی ہیں اور یہ ہم بیان کر رہے ہیں یہاں ان ملکوں میں بیٹھے تو اقبال صاحب یا جاوید صاحب اگر کہیں کہ یہ حوالے غلط ہیں تو آپ ہمیں ایڈریس دے دیں آپ تک ہم پہنچا دیتے ہیں اور پھر آپ ان حوالوں کو خود ہی دیکھیے اور خود ہی جواب پائیے جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں سر so اس میں آپ نے قاسم نانوتوی صاحب کا جو حوالہ پیش کیا اس میں احمد رضا صاحب جی جی احمد رضا صاحب بریلوی بریلوی ہاں جی جو بریلوی جو مسئلہ فرقہ اس کے بانی ہیں وہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور پر نور سیدنا غسِ اعظم حضور اقدس و انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. کے وارثِ کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم. ماں اپنی جمی صفات جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجلی ہیں تعظیم غوثیت عین تعظیم سرکار رسالت ہے جو اور یہ نے یہ لکھی ہے یہ دیا اور نور حوالہ لے آئے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ اور یہ پروگرام جاری رہے گا نصف شب تک یعنی رات کے بارہ بجے تک پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون زیرو کال کر سکتے ہیں آپ اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں یا پھر ٹول فری نمبر پر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس کال کیجئے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ آپ بن سکتے ہیں تو کیا ایک بات ہے مربی صاحب پوچھنی تھی کہ خاتم اور خاتم ایک ہی مطلب ہوگا اس کا ایک ہی لفظ ہے یا یہ دو الگ لفظ ہیں عربی زبان کے دو لفظ ہیں ویسے تو فائل کے وزن پر آتے ہیں ٹھیک ہے کہ ساجد سجدہ کرنے والا عالم جاہل عالم جا یعنی ہر ایک میں آپ دیکھیں گے لگتا ہے کہ زیر آتی ہے قاتل ہے جی جی ٹھیک ہے قاتل نہیں ہوتا قاتل ہوتا ہے قتل کرنے والا تو اس لحاظ سے خاتم جی ختم کرنے والا جو ہے وہ خاتم ٹھیک ہے لیکن خاتم میں بھی عربی زبان میں یہ مانے لیے جاتے ہیں ہمیں اس سے بھی انکار نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بات تب یہ ضروری ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کسی نے تلاوت کی تو خاتم النبیین پڑھ دیا ٹھیک ہے تو انہوں نے درستگی کروائی کہ خاتم نے خاتم خاتم النبیین ٹھیک ہے تو اس سے پتہ لگا کہ گو کے معنی کے لحاظ سے وہ مطلب بھی موجود ہے لیکن है. خاتم میں جو افضلیت کا معنی ہے हुँ. وہ اس میں حاوی ہے اور وہی یہاں مراد ہے تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی رنگ میں یہ لفظ آیا ہے کہ نبوت ان پر ختم ہے یعنی جب کسی کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہنر اس پر ختم ہے جی ہاں ختم الشعرا بھی ہے خاتم الشعرا ہے خاطم الاء ہے تو یہ اس میں بڑا پیارا لطیفہ جو ہے وہ حضرت قاسم انوتی صاحب نے لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ جو تہذیر الناس کتاب ہے نا جی جس میں یہ معنی کی ہیں کہ اگر بالفرس کوئی نبی آ بھی جاتا ہے تو اس سے ختم میں نبوت نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو اس میں وہ یہی زور دے رہے تھے کہ اس میں فضیلت محمدی کا ذکر ہے زمانی نہیں مرتبی جی ہے زمانے کے لحاظ سے نہیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ سلامت کے دو منشی تھے یہ مناظرہ جیبہ میں انہوں نے بات لکھی ہے تو جو بڑے منشی صاحب تھے انہوں نے ایک دفعہ کوئی چٹھی لکھی تو اس میں لکھا بہادر بادشاہ سلامت بہادر تو لیکن بہادر جو ہے وہ ہے ہاتھی کی بجائے ہے حلوے کے ساتھ لکھ دیے ٹھیک ہے اچھا یہ جس طرح ہم کرتے ہیں نا چھوٹی ہے یا بڑی ہے یہ ہے کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہے جو ہے ہے حلوہ یا ہے حکہ یہ بڑی ہے اور جو ہے ہاتھی ہے یہ چھوٹی اچھا وہ جو چھوٹے منشی صاحب تھے ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اب اوپر آؤں ان کو کسی طرح نکالوں تو یہ ان کو موقع مل گیا کہ بہادر تو آنکھوں والی ہے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو انہوں نے بادشاہ کو شکایت کر دی کہ یہ دیکھیں آپ کے منشی صاحب ان کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ بہادر کیسے لکھتے ہیں اب بات تو بالکل درست تھی انہوں نے کہا کہ اگر کہ میں مان گیا تو میری تو چھٹی ہو گئی تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بات تو ٹھیک ہے کہ ہے چھوٹی ہے سے بہادر لکھا جاتا ہے لیکن آپ کے مقام میں میں میری ذات گوارا نہیں کرتی کہ اس کو چھوٹی ہے سے لکھا جائے <laughs> آپ کا منصب ایسا ہے کہ اس کو بڑی ہے سے لکھا جانا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی اس کو انعام و اکرام سے نوازا اور چھوٹے منشی صاحب کی چھٹی کرا دی تو حضرت قاسم نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ آج ختم نبوت میں بھی یہی حال ہے کہ میں فضیلت محمدی کرتا ہوں اور آپ وہ چھوٹی ہی بڑی ہے علی لے کر کے اس میں ولیتے تو یہ لطیفہ لکھ کر انہوں نے مثال دی ہے اور واقعی ہے بھی ایسے ہی چلیے بہت بہت شکریہ عبد النور عابد صاحب پروگرام ہم نے شروع کیا اور بات ہم نے شروع کی تھی اپنے کچھ ہمیں حوالہ جات سنانے تھے بات بیچ میں رہ جاتی ہے سوالات بہت سے آ جاتے ہیں میں بھی منتظر ہوں خطوط کا جی تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے موضوع پر واپس آئیں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے یہ اس سے پہلے چونکہ بات ختم نبوت پہ چل رہی ہے جی اور جی ختم نبوت کے ایک بہت مشہور دائی اور جماعت احمدیہ کے جو بڑے بڑے معاندین ہیں ان میں سے ایک اطاول شاہ بخاری جی ان کا نام آتا ہے ابھی چونکہ ختم نبوت کی بھی بات ہوئی اور جو ہمارا موضوع ہے خواجہ غلام فرید چاچنا شریف علیہ تو اس میں بھی ایک مناسبت اس پروگرام کے حوالے سے مجھے نظر آتی ہے کہ اطاولہ شاہ بخاری صاحب حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کو اپنا پیر مانتے تھے ٹھیک ہے اور ان کے متعدد حوالے ہیں ان کی کتابوں میں ایک انہوں نے نظم لکھی فارسی میں جس کے تین شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جسے جس پتہ لگتا ہے کہ جو طاولہ شاہ بخاری تھے وہ کس قدر تعظیم کرتے تھے عزت کرتے تھے اپنے مرشد کی اور مرشد حضرت اقدس مسیح معود علیہصلاۃ والسلام کے بارے میں کس قدر عزت سے بات کرتے تھے تو ان کا ایک شعر ہے کہ ہر کے از عشق جرہ ناچشید اوچے داند کے چیست خواجہ فرید اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے عشق کا گھونڈ ہی نہیں چکھا اسے کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ خواجہ جو فرید ہے ان کی ذات اقدس کیا ہے ठीक. پھر کہتے ہیں کہ خواجہ در ذات آنچنا پی ہمچو آ ذات نزد حبل ورید اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خاجہ اس ذات یعنی اللہ تعالی سے اس طرح پیوست ہو چکا ہے جیسے وہ یعنی اللہ تعالی وہ ذات حبل ورید سے بھی زیادہ نزدیک ہے پھر آخری اس غزل کا جو شعر ہے لکھتے ہیں کہ سرمائے چشم شد بخاری را کہ بخاری اپنا نام کا انہوں نے تخلص یہاں پہ استعمال کیا کہتے ہیں کہ بخاری کی جو آنکھوں کا جو سرما ہے وہ خاک پائے غلام خاجہ فرید کہ وہ خواجہ فرید غلام فرید کے جو پاؤں کی مٹی ہے وہ ہے تو اس قدر محبت ہے اس قدر عظمت ہے خواجہ فرید صاحب کے لیے اور خواجہ فرید صاحب نے جو حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ السلام کے بارے میں جو تعظیم اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی اور اس کو اپنی کتابوں میں لکھوایا پرنٹ ہوئی حضرت مسیحم علیہ السلۃ والسلام تک ان کے خطوط پہنچے اور وہ کتاب بھی چھپی ہوئی آپ کو مل جائے گی اور اگر اس میں تدلیس ہو یا رد و بدل میں آپ کو وہ چیز وہاں سے نہ مل سکے تو ہمارے پاس اصل ان کے جو حوالے ہیں وہ موجود ہیں آپ جو طریق ہے اس کے مطابق آپ ای میل کر کے ہم سے وہ مغوا سکتے ہیں تو میں پروگرام کی طرف واپس آتا ہوں حضرت مسیح محمود علیہ و اسلام کے نام جو خطوط تھے ان میں پہلا جو خط تھا اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اے ہر ایک حبیب سے عزیز تر یعنی کہ یہ خواجہ صاحب خواجہ غلام فرید صاحب جس کی جن کی تعریف اور جن کو اپنا پیر مانا ہے الطاء اللہ شاہ بخاری نے جو جماعت کا اشد مخالف تھا اس نے وہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب حضرت مسیح معود علیہ السلّات کے متعلق کیا جذبات رکھتے تھے تو وہ خط میں جنہوں جن نے ذکر کیا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لکھتے ہیں کہ اے ہر ایک حبیب سے عزیز تر آپ کو معلوم ہو کہ میرا میرا مقام ابتدا ہی سے آپ کی تعظیم کرنا ہے یعنی آپ کی عزت کرنا ہے تاکہ مجھے ثواب حاصل ہو اور کبھی میری زبان پر بجز تعظیم و تکریم اور رعایت آداب کے آپ کے حق میں کوئی کلمہ جاری نہیں ہوا اور اب میں آپ کو مطالعہ کرتا ہوں کہ میں بلا شبہ آپ کے نیک حال کا معترف ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے ہیں اور آپ کی صحیح اند اللہ قابل شکریہ جس کا اجر ملے گا اور خدا بادشاہ کا آپ پر بڑا فضل ہے میرے لیے عاقبت بالخیر کی دعا کریں تو یہ پہلا خط تھا جو حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام کو جب حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے مباحلے کا چیلنج دیا ہے تمام سجادہ نشینوں کو پیروں کو علماء کو اور بڑی بڑی گدی نشینوں پہ جو آآ آآ بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں حضرت مسیح مودیہ السلاۃ والسلام نے ان کا نام بھی لکھا ہے کہ اگر آپ مجھے حق پہ نہیں سمجھتے تو مجھ سے مباہلہ کر لیں اور اس کے جواب میں حضرت خواجہ فرید صاحب خواجہ غلام فرید صاحب نے یہ مندرجہ زیال خطوط لکھیں اور اس پہ ایک خطوط کا ایک سلسلہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں شروع ہوا ہے تو یہ پہلا خط تھا جس میں جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پھر میں دوسرے خط کی طرف آتا ہوں کہتے ہیں کہ اب ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جو ہمیں ہم جب ان کو پروگرام میں اسلام علیکم کہتے ہیں تو وہ اسلام کا جواب نہیں دیتے جی. اور اپنی وہ دلیلیں لے کر آتے ہیں لیکن یہ انہی کے پیروں کے جو پیر ہیں وہ حضرت اقدس مسیح مود و اسلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں آغاز ایسے کرتے ہیں کہ اس سلام کے بعد جو ازرو اسلام مصنون ہے تو اس میں ایک تو سلام بھی کر دیا اور اپنے جو جی. ماننے والے تھے اپنے جو, جو جو فالو کرتے تھے ان کو بھی بتا دیا کہ سلام جو ہے وہ واجب ہے وہ کرنا چاہیے کہتے اسلام کے بعد جو عزروِ اسلام مصنون ہے اور کامل شوق اور اس دعا کے بعد کہ آپ کا نام روشن ہو اور آپ کا مرتبہ بلند ہو یہ بات واضح اور عیاں ہے کہ وہ مکتوب جس سے محبت کی بو آتی ہے اور جو کامل مہربانیوں سے بھرا ہوا ہے ماں اس کتاب کے جو آن جناب نے بھیجی تھی پہنچا جس نے تازہ خوشی کے چہرہ کو بے نقاب کر دیا اور بے حد خوشی کا موجب ہوا پس پوشیدہ نہ رہے کہ یہ خاکسار اپنی فطرت کے تقاضا کے مطابق شروع سے ہی جھگڑوں میں پڑھنے اور مباحثات میں قدم رکھنے سے گریزاں رہا ہے یہ بات مخفی نہ رہے کہ آج کل کچھ علماء, علماء وقت نے مجھ سے جواب طلبی کی ہے کہ کیوں ایک ایسے شخص کو یعنی آن جناب کو یعنی حضرت مرزا صاحب کو جو بے اتفاق علماء ایسا ویسا ثابت ہو چکا ہے نیک مرد قرار دیتے ہیں یہ پروگرام کے پہلے حصے میں جو غلام دستگیر قصوری کا ذکر آیا تھا آ, وہ پہنچا ہے وہاں پہ پھر حضور نے بعض غزنیوں کا لکھا ہے کہ وہ مولوی مولویوں کے ٹولے پہنچے ہیں خواجہ صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ جو عذروِ اسلام ہے وہ کافر ہے اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں تو اس کا ذکر یہاں پہ کرتے ہیں کہ یہ بات مخفی نہ رہے کہ آج کا آج کل کچھ علماء وقت نے مجھ سے جواب طلبی کی ہے کہ کیوں ایک ایسے شخص کو یعنی آن جناب کو جو با اتفاق علماء ایسا ویسا ثابت ہو چکا ہے نیک مرد قرار دیتے ہیں اور کس وجہ سے ان کے ساتھ حسنِ ذنی رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میرے محبت کا نیوش قانون جون جون عام مکرم کی مسائی سے آگاہی کے ذخیرہ سے بحرہ مند ہوتے ہیں میرا محبت شعار دل اس اخلاص میں اور بڑھ جاتا ہے جو پہلے رکھتا تھا یعنی کہ جس طرح میں آپ کے بارے میں زیادہ سنتا ہوں تحقیق کرتا ہوں پڑھتا ہوں آپ کے خطوط پڑھتا ہوں آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میرا جو محبت شعار دل ہے اس میں اخلاص اور بھی بڑھ جاتا ہے جو پہلے تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی سبب بہتر پیدا ہو جائے اور مبارک گھڑی ظاہر ہو جائے کہ جس سے جسمانی دوری کا پردہ اور فاصلہ کی لمبائی کا نقاب درمیان سے اٹھ جائے یہ تڑپ ہے ان کی خاجہ صاحب کی اور یہ ان کے یہ جو آج کل مخالفت کرتے ہیں ان کے پیروں کے بھی پیر ہیں جا. کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ یہ جو درمیان میں جو پردہ ہے ہمارے فاصلوں کا وہ اللہ تعالیٰ کسی طرح اس کو دور کر ملنا چاہتے تھے اور اگر آپ وہ مضمون جو جلسہ مذاہب میں پیش کی فرمایا تھا میرے پاس بھیج کر مسرور کریں تو احسان ہوگا حضور سے کتاب میں بھی منگوایا کرتے تھے کہ آپ نے کیا تحریر کیا ہے مجھے بتائیں اور اس کی ایک تڑپ رہتی تھی جس کا ذکر آن جناب نے یہاں پہ کیا ہے پھر تیسرے خط کی طرف آتے ہیں اوپر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھتے ہیں کہ ہمیں جناب سے جو کہ تمام نفوس اور تمام جہانوں کے روح رواں ہیں ملاقات کا شوق اتنا زیادہ ہے جتنے کہ آپ کے اخلاق کریمانہ زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور اس مجاہد فی سبیل اللہ کی محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے اس سخی ذات کا جو بخل سے پاک ہے بڑا احسان ہے کہ اس فقیر کے اوقات کو بے حد مہربانی سے ظاہر و باطن کی آفیت کی راہوں پر چلا رکھا ہے اور ہماری دعا اور مقصود ہے کہ خدای عزیز آپ جیسے پسندیدہ اخلاق اور حمیدہ خسائل انسان کا موید رہے اور محبت اور پیار کے چمکتے ہوئے موتیوں کی لڑی اور صداقت و اتحاد کے درکشندہ جواہر کا ہار یعنی جناب کا وہ خط اب یہ دیکھیں ایک خط پہ کتنی محبت کا اظہار ہے یہ ہمارے جو مخالفین ہیں ہمارے ایسے بھائی ہیں جو ہمارے دلوں میں نفرت لیے بیٹھے ہیں وہ وہ سنیں کہ ان کے پیروں کے پیر کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ پیار کے چمکتے ہوئے موتیوں کی لڑی اور صداقت و اتحاد کے درکشندہ جواہر کا ہار یعنی جناب کا وہ خط جو سراپا اخلاص اور صفا کے مواد سے بھرا ہوا ہے اور جو راستی اور سچی محبت کے ذخیروں سے ذخیروں سے لبریز ہے اس نے ہمیں اپنے کریمانہ ورود سے مشرف فرمایا اور ہمیں بے حد مسرت بخشی یہ آگے پھر حضرت وسیم علیہ السلام کی تعریف کرتے جی. ہیں فرماتے ہیں اے معالم کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے اے معلم کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے اس فقیر نے آپ کے الفت آمیز الفاظ اور مسرت بخش معنی اور حیرت انگیز معارف سے ایک ایسا ذخیرہ حاصل کیا ہے جس سے دل بے حد محسوس ہوا اور جلسہ اعظم مذاہب لاہور کا مضمون جو آن جناب نے ارسال فرمایا ہے جی. باوجود ایک بیش قیمت حقائق کی غذا روحانی غذا ہونے کے اس کے مضمون کو حیرت انگیز طریقے سے ادا کیا گیا ہے جس نے سامعین کے دل موہ لیے تو یہ وہ خطوط ہیں جو اشارات فریدیہ میں موجود ہیں اور اشارات فریدیہ حضرت خواجہ صاحب کی زندگی میں یہ مکمل Uh, اس کی یہ پانچ جلدیں ہیں اس کی جو تیسری جلد ہے اس کے اندر جلد. اور تیسری جلد آپ کی زندگی کے اندر مکمل ہو چکی تھی اس پہ آپ نے اجازت دی اس کے بعد وہ جو کتابیں تھیں جتنا بھی حصہ اس کا ہو چکا تھا وہ شائع ہوئی ہیں پھر یہی وہ کتابیں ہیں جو آپ کے بعد حضرت خواجہ صاحب کے بعد آپ کا بیٹا اس گدی پہ بیٹھا ہے اور انہوں نے بھی ان کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ اجازت دی ہے کہ یہ کتابیں شائع ہونی چاہئیں اور کتابیں شائع ہوئیں اور اسی طرح حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلّۃ والسلام سے جو تعلق تھا وہ ان خطوط سے میں جو آیا ہے وہ اسی طرح شائع ہوتی رہیں تو یہ وہ تین خطوط تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اس میں اور بھی بعض باتیں ہیں جو اشارات فریدیہ میں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں ہیں مجلس میں بیٹھتے تھے بعض اوقات حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات ہوتی تھی تو جس طرح حضرت مسیم الصط اسلام نے پہلے جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا حقیقت الوحی میں حضور نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ کوئی اگر دشمن کوئی سوال کرتا تھا تو یہ ان کو ساکت اور دندان شکن جواب دیا کرتے تھے جی اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آگے سے حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کوئی بات کر سکتا تو یہ مقام تھا حضرت خواجہ فرید صاحب کا جو اطا شاہ بخاری جیسے جو ان کے نزیک جید الام میں شامل ہیں ختم نبوت کا بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا وہ ان کو اپنا پیر مانتے ہیں اور پیر کی جو بات ہوتی ہے وہ جو مرید ہے اس پر واجب ہوتی ہے وہ اگر اس کی پیر کی باتوں سے ادھر ادھر جائے تو وہ اس کو پھر اپنا پیر نہیں کہہ سکتا وہ مریدی کے جو تقاضے ہیں اس کے خلاف چلیے بہت بہت شکریہ عبد الرابد صاحب سامن پروگرام جاری ہے اور پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ پروگرام شب بارہ بجے تک جاری رہتا ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان صفی راجپوت اور ہمارے ساتھ ہیں عبد الرابد صاحب اور مصباح بلوچ صاحب پروگرام جو آپ سن رہے ہیں یہ ہے ریڈیو احمدیہ پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں ہم نے سوالات سے کچھ دیر کے لیے وقفہ لیا تھا کیونکہ ہم چاہتے جو مضمون ہم شروع کیا ہے مضمون کے بارے میں بات کی جائے اور اسی حوالے سے چونکہ پروگرام کی شروع میں مقرر عبدن الراب صاحب نے یہ عرض کی تھی کہ ان کے پاس وہ خطوط موجود ہیں جو خطوط لکھے گئے تھے اور ان خطوط کے حوالہ جات موجود ہیں تو یہ بات نہایت مناسب اور ضروری تھی کہ ہم وہ خطوط آپ کی خدمت میں پیش کرتے اور ان خطوط کے حوالہ جات دیکھتے میرے سامنے موجود ہیں اور ان کی کاپیز لے کر آئے ہیں تمام خطوط کی اور وہ کاپیز سے انہوں نے یہ خطوط پڑھے ہیں کتاب کا نام بھی آپ کو بتا دیا گیا اور کتاب کی جلد نمبر بھی بتا دی گئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر ناصر صاحب ناصر صاحب کو ہم آنیر لیتے ہیں اور ان کے سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناصر صاحب جی وعلیکم السلام جی سب سے پہلے تو میں نے آپ کو وہ حوالہ دینا تھا روحانی جلد بارہ سفر نائنٹی تھری مرزا صاحب لکھے آپ آگے پہلے میری پلیز میں حوالہ دینا اکثر صاحب دیکھنا 545 اچھا وہ چھوڑو اس کا آپ دیکھو اس کا کسی بھی نا فارسی دان سے پوچھو یہ مرزا صاحب کی نظم ہے کہ نہیں ہے اس میں یہ شعر ہے کہ نہیں ہے خیر الام ہر نبوت راہ اختتام ہر نبوت کا نا کسی بھی فارسی دان سے پوچھنا ہر قسم کی نبوت چاہے حقیقی ہو شہری ہو ذلی ہو بروزی ہو کسی ہر نبوت اچھا چھوڑو اس کو دوسرا میں ایک ایام صلاح ہے صفا نمبر 167 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 سفا 393 مجلس صاحب نے لکھا جی حدیث لا نبی آبادی میں بھی نفی عام ہے پس کس قدر جزت اور دلیری اور غستاخی کے خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نسو کے بعد ایک نبی کا جاری کر دیا جائے مرزا صاحب تو وہی باندھا اور ایک کہ براہن احمدیہ صفحہ نمبر دس مندرجہ روحانی جلیہ ناصر صاحب ایک منٹ سے زائد کا وقت ہو گیا تھا آپ کو نا میں نے اور ہم سب نے بڑی معدمانہ بار بار یہ درخواست کی ہے کہ جب آپ کسی کتاب کا حوالہ دیا کریں تو برائے مہربانی بڑی آسان سی ہماری ویب سائٹ ہے الاسلام اے ایل آئی ایس ایل اے ال اسلام ڈاٹ اور اس پہ روحانی خزائن کی تمام جلدیں موجود ہیں آپ اس کو پڑھ لیں جب آپ کسی اور کی کتاب سے آپ حوالے پیش بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کتاب پڑھیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور جو کتاب آپ نے سامنے رکھی ہوگی آپ کو خود ہی بہت ساری باتیں سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں اور بہت ساری باتوں کے آپ کو جواب بھی مل جایا کرتے ہیں میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر بارہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے یہاں موجود ہے کتاب ہم نے کھول کے بھی دیکھی ہے اشیر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہوگا لیکن جو مطلب آپ نے بیان کیا جس میں یعنی یعنی, یعنی, یعنی اس پہ بات کی تھی آپس مکرہ مصباح بلو صاحب نے کہ یہ یعنی والے سارے ترجمہ ذرا بتا دیجیے کہ کہاں سے آپ نے لیے ہیں اب میں اپنے مہمانوں کی طرف چلتا ہوں جو بات آپ نے کی ہے اگر کوئی مزید تبصرہ یا جواب دینا چاہیں تو پوچھ لیتے ہیں مصباح صاحب جی بات تو وہی نکلی کہ ترجمہ جو ہے وہ ناصر صاحب اپنی طرف سے پڑھ رہے تھے کیونکہ اس ترجمے سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ یہ وہاں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ سراج مندیر اس وقت میرے سامنے ہیں ٹھیک ہے اس کا روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 93 انہوں نے بتایا جی 93 پر یہ شعر بھی نہیں ہے جی اب پتہ نہیں وہ کہاں سے یہ حوالے لے رہے ہیں روحانی خزائن کی جل نمبر 12 کے صفحہ نمبر 93 پر وہ شعر نہیں ہے جو ناصر صاحب بیان کر رہے ہیں لیکن بہرحال اس میں جو ترجمہ انہوں نے کیا وہ اپنی طرف سے کر رہے تھے اب وہ مان گئے ہیں کہ وہاں ترجمہ نہیں ہے اور اسی طرح دوسرے حوالے بھی پڑے ہم نے کئی دفعہ یہ یہاں اعلان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے میں ہمیں کوئی یعنی ابام نہیں ہے آخری ماننے کو ماننے میں بھی ہم صد دل سے ساتھ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو یہ جو حوالے میں ابھی پڑھے ہیں انہی معنی کی روح سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وسلم وسلم. نبی مانتے ہیں تو اس میں جو اعتراض آپ ہم پر کر رہے ہیں وہی یہ ان بزرگوں آپ حضرت مرزا صاحب کو نہیں مانتے ٹھیک ہے نہیں مانتے لیکن ان بزرگوں کو تو آپ مانتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید عبد الوہاب ال شیرانی اللہ علیہ ان بزرگوں کو تو آپ مانتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی بات لکھی ہے تو جو جواب آپ ہم سے مانگنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا وہی مطلب ہے جو ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ آخری نبی ہونے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس لحاظ سے کہ کوئی شریعت اب نہیں ہو اور حض مسیح محدود السلام نے اگر آپ نے چار حوالے پڑھے ہیں تو دس جگہ اور اس کو لکھا بھی ہوا ہے کہ جہاں میں نے نبوت کا انکار کیا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ وہ شریعت علی نبوت جو نمازوں میں یعنی شریعت میں کوئی کمی بیشی کروا دی تو جب کلمہ وہی نماز وہی زکوٰۃ وہی حج وہی روزے وہی تو کوئی بات بھی میں نے اس میں داخل نہیں کی نہ ہی کوئی منسوخ کی ہے تو پھر میں کیسے ختم نبوے سے باہر ہو گیا تو وہی بات ان بزرگان نے کی ہے جو نام پڑے کہ شرعی طور پر یعنی شریعت لانے کے لحاظ سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو اس ان معنوں کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بڑے بڑے بزرگان نے یہ معنی بیان کیے ہوئے ہیں انہوں نے جو براہین احمد صفہ دس کی جو بات کی یہ بھی انہوں نے غلط حوالہ دیا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی کتابیں انہوں نے اپنے سامنے رکھی ہیں وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر اس کو ٹیلی کر لیں ذرا سا السلام اور پہ چلے جائیں اتنی محنت کر کے کتاب جو کھولتے ہیں جو تھرڈ کلاس کتابیں خریدی ہوئی ہیں انہوں نے اگر وہ ٹیلی صرف کر لیں السلام بالکل آسان سا ہے دو کلک کرنے تو آپ کو کتاب مل جائے گی تو اپنے پہ بھی آسان کریں ہمارے پہ بھی ہمارا بھی ٹائم اس طرح بچائیں کہ اس کو صرف دیکھ لیں سوال کریں آپ سوال کرنے سے ہم منع نہیں کرتے لیکن کوئی سوال ایسا ہو جو مناسب بھی لگے تو اب یہ اعتراض آپ نے کر دیا اور بڑے تمطراک سے اور بڑے غصے کے لہجے میں آپ نے بات کی ہے لیکن جب بات ہی نہیں نکل رہی اندر سے حوالہ ہی غلط ہے تو ہم آپ کو کیا جواب دیں یہاں پہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اقبال صاحب ہے ریڈیو احمدیہ خوش آپ دیکھ گئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اقبال صاحب اقبال صاحب کی لائن تھرو کر دیجیے گا میں اپنے جب آپ دوسرے کالر کو لے لیتے ہیں تو پہلے کالر کی جو بات ہے وہ اس میں مکس ہو جاتی ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ پچھلے کالر کا بھی جواب مل گیا دوسرے کالر کا بھی جواب اس میں شامل ہو گیا جو سوال سوال ہمیشہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں کچھ خامی ہوں سوال ہوتا ہی خامی کے لیے ہے جواب اس کا چاہیے ہوتا ہے درستگی کے لیے دوسری بات پہلے جو آپ کے یہ جو انصر صاحب ہیں یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا حوالہ قرآن کا حوالہ آج تو آپ نے زیادہ تر پروگرام جو ہے قرآن کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی زیادہ تر تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ فلاں عالم فلاں و فلاں ولی فلاں, فلاں عالم فلاں ولی تو یہ تو مطلب جو ہے پھر اس سے انحراف ہو گیا جو کہ آپ کے آپ کو تو جواب صرف قرآن سے جو جو جو جیسے آپ گھماتے ہیں بات کو اب آپ کو مرا لگ رہا ہے کہ میں گھما رہا ہوں میں نے سوال تو کر دیا ختم خاتم خاتمہ کا تعلق جو اس کا جو ماخذ ہے ورد، ورد کا جب ہم خاتمہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ تو یہ ختم اور خاتمہ میں نے انہوں نے جو کی ہے کہ خاتم خاتمہ ختم سے لنک بنائیے اس سے پہلے کیونکہ پروگرام کے میزبان ہونے کے حوالے سے کچھ میری بھی ذمہ داری ہے اقبال صاحب بات کوشش ہی کیا کیجئے کہ بات کو سمجھیں پروگرام میں جو بات کی ہے یا کسی کا حوالہ آج دیا ہے تو اس حوالے میں ہم نے آپ کو کیا بیان کیا ہے اس حوالے میں ہم نے آپ کو ان کے حوالے سے قرآن کریم کی تشریح بیان کی ہے ان کی کسی کے حالات زندگی نہیں آپ سے بیان کیے تھے یہ پہلی بات تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ جہاں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے جو سوال کیا تھا اس کا جو مطلب دیا گیا ہے وہاں پہ بھی آپ کو صحیح بخاری کی حدیث بتائی گئیں وہیں پہ بھی آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی تو خدا کے لیے کوشش ہی کیجیے کہ تعصب کی انق کو اتاریں اور جو موضوع ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں اب میں چلتا ہوں مصباح صاحب کی طرف. جی جی Uh, اقبال صاحب سے ایک تو یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے انصر صاحب کی باتیں کرنی ہیں تو انصر صاحب آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ براہ راست ان سے مخاطب ہو جائیں uh, کیونکہ پھر کیونکہ آپ باتیں ان کے بارے میں کر رہے ہیں تو وہ تو یہاں موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے بالکل لیکن پھر وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم کی تو کوئی بات آپ نے بیان کی نہیں اقبال صاحب مطلب پوچھ رہے تھے ختم خاتم خاتمہ کا تو وہ میں نے اس حوالے سے بزرگوں کے حوالے پڑھ دی کہ ختم کا کیا مطلب ہے وہ ان بزرگوں نے بیان کیا ہوا ہے اگر قرآن کریم سے آیتیں آپ کو چاہیے تو وہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں اس سے ہمیں کوئی یعنی ہم بھاگ نہیں رہے آپ ختم کا معنی پوچھ رہے تھے وہ میں نے بجائے یہ کہ میں اپنی طرف سے کچھ بولتا میں نے بڑے بڑے, بڑے بزرگوں کی کتابوں سے وہ معنی آپ کو بیان کر دی تو آپ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میری فیملی عربی اسپیکنگ ہے بالکل ہوں گی ہمارے پاس بھی عرب بیٹھے ہیں یہ کل ہفتے کا دن تھا عرب آ کے اپنا پروگرام کرتے ہیں عرب جو احمدی ہمارے ہیں تو وہ بھی عربی جانتے ہیں تو وہ بھی یہ معنی یہاں بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ معنی غلط ہیں تو آپ جو ہے اپنے بچوں کو ان عرب احمدی فیملی سے ملوا دیں تو ان کو خود ہی وہ سمجھا دیں گے کہ یہ معنی یہاں لکھے ہوئے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ آ, وہ باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم صرف اردو سپیکنگ ہیں تو بیان کرتے ہیں باقیوں کو پتہ نہیں ہے جو عرب احمدی ہیں ان کے علم میں بھی یہ سارے حوالے ہیں تو وہ آپ کے گھر والوں تک وہ پیغام پہنچا دیں گے پھر دیکھ لیں کہ کیا وہ معنی وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں تو قرآن کریم کا جہاں تک تعلق ہے تو قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے کہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم جلد. کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں تو انہوں نے تو صرف خاتم و میں لفظ خاتم سے یہ معنی نکالے ہوئے نا کہ وہی ختم ہو گیا سب کچھ تو وہ کس معنوں میں ختم ہوا وہ ہم نے حوالے پڑے جلد. تو جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے اس میں سورت نساء کی مشہور آیت ہے اللہ تعالیٰ سر نساء میں فرماتا ہے وم یوت اللہ و رسول فاؤلائے کا معلّہ زین عنّہ اللہ علیہ منبی جی. جین و صدیقین و شہدائے و صحین و حسن کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کریں اور اس رسول کی یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ٹھیک ہے یعنی نبیوں میں سے صدیقوں میں سے شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے تو سور نساء کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے اس رسول کی اطاعت میں اتنی طاقت ہے اتنی قوت قدسیہ ہے کہ اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ چار انعام جو ہے ان سے نوازتا ہے اس میں پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے کیا ہی نبوت کا ہے ٹھیک ہے کہ نبوت کا انعام یا صدیقیت کا یا شہید کا یا صالح کا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ یہی انعام نوازتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آ حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وسلم نبوت ختم ہو گئی تو پھر قرآن کریم یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو ہم ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے انعام کیا یعنی نبی تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاز سے کوئی شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نبوت کا انعام بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد صدیقیت ہے اس کے بعد شہید ہے اس کے بعد صالح ہے تو یہ چار انعام اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیے ہوئے ہیں پھر یہ ایک آیت ہو گئی سورت نساء کی آیت نمبر بھی بتا دیں جی, بھی جی بھی یہ سورت نساء کی آیت نمبر ستر ہے جو لوگ بسم اللہ کو آیت نہیں شمار کرتے وہاں سکسٹی نائن یہ ہوگی پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں صورت آل عمران میں صورت آل عمران میں بھی میساک النبیین کا ذکر ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میساک لیا تو وہ کیا میساک تھا یہی کہ اگر کوئی نبی آئے تو تم ضرور اس کی تصدیق کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے یہ آیت نمبر بیاسی ہے صورت عمران کی واحض نواں رقو یہاں سے شروع شروع ہو رہا ہے واحض اخذ اللہ میساکن نبی جینہ لما آتعیت من کتاب و حکمت ثم جا اکم رسول المصد المامکم لتومنبی والنثر النّ اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا جب کے کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے یہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے مساک لیا کہ اگر تمہارے بعد کوئی نبی آئے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے تو میساک النبیین کا جو ذکر یہاں ہے اللہ تعالیٰ نے صورت اعذاب میں بھی میساک النبیین کا ذکر فرمایا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ ممکن ہے بعض لوگ یہ سمجھیں کہ نبیوں سے مراد پہلے کے نبی ہیں آذور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل نہیں ہیں تو صورت اعضاب کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ من کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھ سے بھی وہی مساق لیا جو دوسرے نبیوں سے لیا تو اگر آضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آنا کسی بھی قسم کا تو اللہ تعالی نے آضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مساک لیا تو آضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مساق لینا بتا رہا ہے کہ جو مساک دوسرے نبیوں سے لیا گیا ہے وہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے یہ صورت آزاد کی آئے نمبر آٹھ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ بلّہ شیطان الرجیم واعض اخذ من نبی جینہ میسا کا ہوں و من کا ومن نوہم و ابراہیم و موسا واعض صبن مریمہ و آخز نہ من ہم میسا قن غلیزہ اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی ہم نے وہ عہد لیا تو وہ کون سا عہد لیا وہ وہی عہد ہے جو صورت آل عمران کی آیت نمبر 82 میں موجود ہے کہ اگر کوئی رسول آ جائے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے تو اقبال صاحب قرآن کریم کا پوچھ رہے تھے ہم نے دو آیتیں مثال کے طور پر پڑھ لی ہیں تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ قرآن کریم نے نبوت کے ختم ہونے یا نبوت کے بند ہونے کا ذکر نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہونے کی جو ہے وہ واضح تعلیم بتا دی ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے وہ معنی ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک طرف خاتم کا لفظ ہے دوسری طرف یہ آیات ہیں تو کیا ان میں خدا نخواستہ کوئی کنٹرڈکشن ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو وہ معنی پوچھ رہے تھے ان معنوں کے لحاظ سے ہم نے وہ حوالے پڑھے کہ خاتمہ کا جو لفظ ہے اگر اس کو ہم آخری کے معنی ختم ہونے کے معنوں میں بھی لیں تو وہ شرعی نبوت کے حوالے سے مراد ہوں گے جیسا کہ بزرگوں نے لکھا ہے تو وہ معنی جو ہم بیان کرتے ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں ہی ہم سے پہلے یہ بڑے بڑے بزرگان وہ معنی بیان کر چکے ہیں بزرگوں میں ہم حضرت عائشہ کو بھی ہاں جی اس کا یہ تو سلسلہ بہت اوپر تک چلے جاتا ہے आ, ام المومنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہوا ہے کولو النحو خاتم المبیا ولاقولبی بادہ یہ تو کہا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں مگر یہ نہ کہا کرو کہ حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں اس میں پھر یہی تو مطلب ہے تو ان روایات کو آپ کہاں چھپائیں گے हु. یا تو اپنی کتابوں سے نکال دینا کہ یہ ساری غلط تھیں اور جھوٹی تھیں تو ہم نکال دیں ہیں اور اس میں بلکہ ایک اور حوالہ میں آپ کو سامنے پڑھتا ہوں جی یہ پاکستان کی ایک سلیبس کی کتاب سے جی یہ پڑھا جا رہا ہے تو جی یہ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یادر شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ امت کے کلیدی مسائل کو مستقبل کی نظر سے بھی دیکھتے تھے آپ نے اپنی کتاب تفیمات الہیہ میں حدیثہ علیہ السّلام کی آمد کو مدِ نظر رکھتے ہوئے آیت خاتون نبی اور حدیث لا نبی آبادی کی صحیح اور محقق تفسیر پیش کی ہے وہی جو ہم نے ابھی حوالہ پڑھا تھا نا حضرت شاہ اللہ اسی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں حدیث لا نبی آبادی کی صحیح اور محقق تفسیر پیش کی ہے کہ اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف تشریع نبوت ختم ہوئی ہے نہ کہ مقامی نبوت ٹھیک ہے لیکن ہمارے علماء نے آج کل یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ لوگوں کو یعنی عوام کو اصل تاریخ بتاتے ہی نہیں اگر یہ حوالے قادیانی اپنے حق میں پیش کرتے ہیں تو کیا ہم تاریخ سے یہ چیزیں نکال دیں گے اور سچائی چھپائیں گے کوئی رہے یا نہ رہے لیکن ہم یعنی یہ امت ضرور رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان علماء کی جگہ ایسے علماء لے آئے گا جو سچ بات بتائیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ بات ان کے حق میں جاتی ہے یا دوسرے کے حق میں ٹھیک ہے ٹھیک یعنی آج کل جو علماء جو کچھ کر رہے ہیں اس نصاب کے مطابق وہ چیزیں چھپا رہے ہیں لیکن وہ لکھتے ہیں یہ کتاب لکھ رہی ہے کہ آئندہ ایسے علماء آئیں گے جو ان حوالوں کو پھر قبول کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے تو وہ آئندہ جب آئیں گے تو آئیں گے ہم تو آج بتا رہے ہیں اگر کوئی سننے والا ہو کسی کو شوق ہو تو وہ سنے تاکہ اس کے کان کھل لیں کہ یہ باتیں جو جماعتیں احمدیہ مسلمہ کہتی ہے یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں بلکہ پہلے بزرگان بھی یہی باتیں لکھ چکے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اقبال صاحب مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے اور آپ اس کو ایک محقق کی نظر سے اور اقطالب کی نظر سے دیکھیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور آپ کا میزبان صفی راجپوت آپ کے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ عبد الور رابط صاحب موجود ہیں اسی طرح سے مصباح بلو صاحب موجود ہیں آپ کے سوالات اس وقت ہم پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522 کال کر سکتے ہیں آپ اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام میں آج کا جو موضوع ہے وہ سراج منیر تحریر کردہ حضرت اقدس مسیح محمود علیہ صلاط وسلام جس کا ذکر خیر ہے اور اس کتاب کے مختلف حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے موضوع کو آگے لے کے چلیں گے عبد الرابد صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں آپ نے ہمیں خطوط کے بارے میں بات بیان کر دی خطوط آپ نے ہمیں پڑھ کے سنائے اب اس سے بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں جی آم. یہ جو آج کا جو پروگرام ہے وہ اس کی جو بیس ہے وہ تحریرات حضرت مسیح محدود علیہ السلط والسلام ہیں اور سراج منیر کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے جو اس میں آخر میں حضرت مسیح محدودیہصلاۃ والسلام نے حضرت خواجہ صاحب کے جو خط و کتابت ہے ان سے جو ہوئی ان کو نقل کیا ہے حقیقت الوی جو کتاب ہے اس کے اندر جو حوالہ میں نے بڑی تفصیل سے پروگرام کا جو پہلا حصہ تھا ہمارا اس میں اس کا ذکر ہو چکا ہے اس میں حضور نے یہ بھی بات کی تھی کہ میرے بارے میں جو ان کی محفل میں کوئی اگر کوئی غلط بات کرتا تھا تو خواجہ صاحب ان کو دندان شکن جواب دیا کرتے تھے تو اس کے متعلق ایک شرات فریدی میں یہ بات آتی ہے کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے مرزا صاحب کے بارے میں فرمایا کہ مرزا صاحب نیک اور صادق مرد ہیں اور انہوں نے مجھے اپنے الہامات کی کتاب انجام آتھم بھیجی ہے ان کا کمال اس کتاب سے ظاہر ہے اس اس نامے علماء زواہر میں سے کسی نے حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام کے متعلق اس نے زبان درازی جو ہے وہ شروع کر دی اور رد بھی کیا اور انکار بھی کیا جس پہ حضرت خواجہ صاحب نے ان کو جواب دیا کہ نہیں نہیں وہ مرد صادق ہیں اب حضرت خواجہ صاحب کی محفل لگی ہوئی ہے اس کے اندر ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کا اظہار کیسے کیا علماء ظواہر تو وہاں پہ ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور زبان درازی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے رد کرتا ہے انکار کرتا ہے اس پہ حضرت خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ مرد صادق ہے مفتری اور قاضب نہیں ان کا دعویٰ جالی اور خود ساختہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ان سے بعض کشو سمجھنے میں تھوڑی سی اشتہادی غلطی ہوئی ہے اس کے بعد تو فرمایا کہ لوگوں نے تو انل حق کہا ہے اور اگر وہ یعنی مرزا صاحب اپنے آپ کو مجدد اور عیسیٰ قرار دیں تو پھر بھی ابدی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو بات اس میں یہ ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام کو وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ جالی اور خود ساختہ نہیں ہے مرد صادق ہیں تو یہاں سے پتہ لگتا ہے جو پیرانے پیر ہیں ان کے جو ان کے پیروں کے بھی پیر ہیں وہ حضرت مسیح محدود علیہ اللہ السلّۃ کے بارے میں کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں پھر وہ جو حدیث آتی ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ قدع وہ مقام ہوگا جہاں پہ آہ آہ جی اس کا نزول ہوگا آہ آہ آئے گا مہدی اور چاند خروج ہوگا خروج ہوگا اس کا بالکل چاند اور سورج گرہن کے متعلق جو, جو, جو, جو روایات میں آتا ہے کہ وہ چاند اور سورج گرہن ہوں گے اس کے بارے میں ایک لمبی روایت جو ہے وہ بھی اس میں درج ہے اس میں لکھا ہے مقبوس نمبر ستائیس میں بوقت عشا منگل کی رات حضرت خواجہ صاحب کی پابوسی و زیارت کا شرف حاصل ہوا جس سے بہتر کوئی خوش نصیبی اور عبادت یہ جو ان کے نقل کرتے ہیں نا ملفوظات جی جی جی. ان کے یہ الفاظ ہیں کہ خواجہ صاحب کی جو زیارت ہے ان کے ان ان سے بہتر کوئی خوش خوش نصیبی اور عبادت نہیں ہے اس نشست میں حضب مرزا غلام احمد قادیانی اور آپ کے منکرین کی مذمت اور رد و قدا کا ذکر چلا ایک دانش مند حاضر تھا اس نے حضب مرزا صاحب کی تعریف و سنا بیان کی جس سے حضرت خواجہ صاحب بہت مسرور ہوئے ان کو بڑی خوشی ہوئی اس کے بعد فرمایا کہ حضرت مرزا صاحب تمام اوقات خدائے اعزا و جل کی عبادت میں گزارتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں یا دوسرے ایسے ہی دینی کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور دین اسلام کی حمایت پر اس, اس طرح کمر ہمت کمر ہمت باندھی ہے کہ ملکہ زمان لنڈن کو بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے اور روس اور فرانس اور دیگر ملکوں کے بادشاہوں کو بھی اسلام کا پیغام بھیجا ہے تو یہ باتیں حضرت خواجہ صاحب کے سامنے پیش ہو رہی ہیں ضرور خواجہ صاحب اس کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کی تمام تر صحیح اور کوشش اس بات میں ہے کہ وہ لوگ عقیدہ تصلیس و سلیب كو جو كہ سراسر کفر ہے چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کر لیں اور اس وقت کے علماء کا حال دیکھو کہ وہ دوسرے تمام جھوٹے مذاہب کو چھوڑ کر ایسے نیک مرد کے درپے ہو گئے ہیں थी. اب اس سے بڑی تعظیم کیا ہو سکتی ہے کہ جو ظاہری طور پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوسرے مذاہب کو چھوڑ کے اصل جو کام کرنے والا تھا اور ہم اس پہ بھی بڑے پروگرام کر چکے ہیں کہ حضرت مسیح محمد والسلام نے جس طرح اسلام کی خدمت کی ہے علماء کے لکھے ہوئے حوالے موجود ہیں کہ چودہ سو سال, سال میں چودہ سو صدیوں میں کسی نے ایسا نہیں کیا چودہ صدیوں میں کسی نے ایسا نہیں کیا اور حضرت مسیحم علیہ السلام نے جو شکست فاش دی ہے جس طرح مد مقابل آئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے شیروں کی طرح ان کو للکارا ہے کسی اور میں ہمیں وہ رنگ نظر نہیں آتا اور حضرت خواجہ صاحب بھی اسی بات کا اظہار یہاں پہ کرتے ہیں کہ ان کی تمام تر کوشش اور صحیح اس بات میں ہے کہ وہ لوگ عقیدہ تسلیس و سلیب کو جو کہ سراسر سر کفر ہے چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اختیار کر لیں اور اس وقت کے علماء کا حال دیکھو کہ دوسرے تمام جھوٹے مذاہب کو چھوڑ کر ایسے نیک مرد یعنی حضرت مسیم علیہ اسلام مرزا غلام احمد صاحب ایسے نیک مرد کے درپہ ہو گئے ہیں جو کہ اہل سنت والجماعت سے ہے اور سرات مستقیم پر قائم ہے اور ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے اور یہ اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں ان کے عربی کلام کو دیکھو جو انسانی طاقتوں سے بالا ہے اور ان کا تمام کلام معرف و حقائق اور ہدایت سے بھرا ہوا ہے وہ اہل سنت والجماعت اور دین کی ضروریات سے ہرگز منکر نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ مرزا صاحب نے اپنے مہدی ہونے پر بہت سی علامات کی ہیں ان میں سے دو علامات انہوں نے خود اپنی کتاب زمیمہ انجام آتم میں درج کی ہیں وہ نہایت اعلی اور بدرجہ غائد ان کے دعوی مہدويت پر گواہ ہیں ایک یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اس بستی میں ظاہر ہوں گے جس کو كدا کہتے ہیں جی اور اللہ تعالىٰ ان کی تصدیق کرے گا اور دور دور شہروں سے ان کے اصحاب جمع کرے گا جن کی تعداد اصحاب بدر کے برابر یعنی تین سو تیرہ ہوگی اور ان کے پاس کتاب ہوگی جس میں ان اصحاب کی تعداد اور ان کے نام اور ان کے شہروں کے نام اور ان کے اوصاف اس چھپی ہوئی کتاب میں درج ہوں گا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ایک ایسے گاؤں سے ظاہر ہوگا کہ لوگ اس کو قدہ کہتے ہوں گے اور کدا اصل میں قادیان کا معرب ہے ٹھیک جی. ہے یہ حضرت خواجہ صاحب گواہی دے رہے ہیں اور یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے کہ جو حدیث ہے جو قدع ہے وہ اصل میں قادیان کا نام ہے قادیان کا معرب ہے دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ جو حدیث ہے دارکتنی میں اس میں حضرت امام محمد باقر سے مروی ہے کہ یقینا ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے کسی مدعی کے لیے یہ دو نشان ظاہر نہیں ہوئے یعنی رمضان شریف میں چاند کو اس کی پہلی رات گرہن لگے گا اور سورج کو اس کی درمیانی رات گرہن لگے گا چونکہ ماہ اپریل 1894 کو چھٹی تاریخ کو کسوفِ کمر اور خصوفِ کمر اور کصوفِ شمس واقع ہو گیا ہے پس حضرت مرزا صاحب نے اپنی طرف سے اتمام حجت کے لیے تمام دنیا کے اطراف و اکناف میں ان معنوں کا اشتہار شائع کیا ہے کہ یہ پیش گوئی جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے مہدی معود کے ظاہر ہونے کے متعلق بیان فرمائی تھی اب پوری ہو گئی ہے آگے کیا کہتے ہیں ہر ایک پر واجب ہے کہ میرے ماہدی ہونے کو تسلیم کریں اور اقرار کریں مگر اس زمانے کے مولویوں نے یہ تفلانہ سوال بچوں والا سوال شروع کر دیا ہے کہ حدیث شریف سے یہ معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ رمضان شریف کی پہلی رات کو چاند تو وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا جی وہ سارا مفصل اس کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے اور یہ بہتر ہے کہ اگر ہمارے سامعین اس کو سن لیں کہتے ہیں خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ مولویوں نے یہ بچوں والا سوال طفلانہ سوال شروع کیا ہے کہ حدیث شریف سے یہ معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ رمضان شریف کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور اسی ماہ رمضان میں سورج کو بھی گرہن ہوگا اور یہ چاند گرہن رمضان کی تیرہویں تاریخ کو واقع ہوا ہے یعنی کہ یہ تو جو رمضان کی پہلی رات ہے اس میں چاند کو لگ جانا چاہیے تھا اور اسی ماہ میں رمضان میں سورج کو بھی لگ جانا چاہیے تھا اور یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں یہ تو چاند کی تیرہ تاریخ کو لگ گیا ہے رمضان کی تیرہویں کو اور سورج گرہن رمضان کے اٹھائیسویں تاریخ کو واقع ہوا ہے اور یہ بات حدیث شریف کے فرمان کے خلاف ہے وہ قصوف خصوف کوئی اور ہوگا جو کہ مہدی برحق کے زمانہ میں واقع ہوگا اس کے بعد خواجہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں اب یہ جو طفلانہ سوال ہے یا بچگانہ جو حرکت مولوی اس زمانے میں انہوں نے کی اور آج بھی اس پہ ایک طوفان بدتمیزی اٹھایا جاتا ہے کہ حدیث کا اصل منشا یہ نہیں بلکہ یہ تھا اس زمانے کے جو ربانی علماء تھے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا سبحان اللہ سنیے حضرت مرزا صاحب نے مذکورہ حدیث کے کیا معنی کیے ہیں اور منکر مولویوں کو کیا جواب دیا ہے حضب مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ حدیث شریف کے معنیٰ یہ ہیں کہ ہمارے ماہدی کی تائید اور تصدیق کے لیے دو نشان مقرر ہیں اس وقت سے کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے یہ دونوں نشان کسی مدعی کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے اور وہ دو نشان یہ ہیں کہ مہدی معود کے دعویٰ کے وقت چاند گرہن پہلی رات کو ہوگا اور چاند گرہن کی تین راتوں میں سے پہلی رات یعنی تیرہویں رات ہے اور سورج گرہن کے دونوں میں سے دنوں میں سے درمیانہ دن یعنی ماہ رمضان کی اٹھائیسویں تاریخ ہے اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بے شک حدیث ش... حدیث شریف کے معنی اسی طرح سے ہیں جس طرح حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمائے ہیں کیونکہ چاند گرہن ہمیشہ مہینے کی تیرہ یا چودہ یا پندرہ تاریخ کو ہی واقع ہوتا ہے اور سورج گرہن ہمیشہ مہینے کی ستائیس یا 28 یا 29 تاریخ کو ہی وقوع پذیر ہوتا ہے پس چاند گرہن جو بہ تاریخ 6 اپریل 1894 کو واقع ہوا اور ماہ رمضان المبارک کی تیرویں تاریخ ہے جو کہ چاند گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات ہے اور سورج گرہن کے دنوں میں سے درمیان دن سورج گرہن ہوا بعد جہاں حضرت صاحب نے تسبیح اور مبارک چارپائی پر رکھ دی اور نماز عشاء باجماعت ادا فرمائی اب اس سے کھلی کھلی بات اب کیا ہوگی بالکل اب اس میں اتنی وہ کھول کے باتیں بیان ہوئی ہیں کہ اس کی مزید تشریح کرنے میں مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے کہ اس سے آسان میں اس کو کر ہی نہیں سکتا بالکل بہت آسان کھلم کھلا انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت مرزا مرزا صاحب جو ہیں وہ سچے ہیں اور ان کو ماننا چاہیے اور جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو آ, علماء ظواہر کہا ہے یہ جو دنیاوی مولوی ہیں یا ان کے پیچھے جو تقزیب کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ عبد الرابط صاحب سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں آخری بیس منٹ سے کچھ زائد کا وقت ہمارے پاس موجود ہے ریڈیو احمدیہ یہ پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہم شب نو بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارا پروگرام اردو عربی اور, اور بنگلہ زبانوں میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے آپ کی خدمت میں ہفتے کے روز اسی طرح سے اتوار کو آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ریڈیو احمدیہ کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے آٹھ سے دس بجے تک ہم ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر دس بجے سے لے کر نصف شب تک ہمارا اور آپ کے ساتھ رہتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر جو پروگرام ریڈیو احمدیہ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ پروگرامس آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں نشرِ مقرر کے لیے وہ ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.voiceofislam.ca آف اسلام ڈاٹ پر پیش کیے جاتے ہیں یعنی اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں اور وہاں سے یہ سارے پروگرام آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں معاف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر احمد صاحب ناصر احمد صاحب کو خوش دیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناصر صاحب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم جی. و رحمت اللہ وعلیکم جی. السلام و اللہ میں نے عرض کرنی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری صلو نبی, صلو نبی تھے اور قیامت اللہ عالمین تھی جی? ساری دنیا کے لیے جی. تو قرآن شریف بھی ساری دنیا کے لیے ہے جی تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن شریف جب تک ہر انسان کے پاس نہیں پہنچ جاتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ ساتے اس وقت تک ہمارا کام مکمل نہیں ہوا نا جی جی تو میں چاہتا تھا کہ ان لوگوں سے فون کرتے ہیں ان سے یہ پوچھ لیا کریں کہ آپ نے کتنے کو قرآن شریف دیا ہے تاکہ پتہ لگے کہ ان کا ڈیٹا کیا ہے ہمیں بھی کچھ اندازہ ہو اہم دیوں کو بھی کہ یہ کیا کر اور یہ میں نے جو آپ نے بات کی تجزیے بیان کیے ٹھیک ہے یہ وہ بات ہے جو پرسوں حضرت خلیفت المسی الخامصید اللہ تعالی بن عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں اشاد فرمائی جو ابھی پروگرام کے شروع میں چلایا بھی گیا تھا کہ ہمارے جو احمدی بھائی ہیں انہوں نے خدمت اسلام کا مطلب یہی سمجھ رکھا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف بولنا یہی خدمت اسلام ہے اور بس ہمارا کام ختم وہ لوگ جو اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں قرآن کریم کو اس کا محرک کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں لڑائیاں اور دہشت گردی کی اصل وجہ نازو بلّہ قرآن کریم کی آیات ہیں اس کا کیا جواب ہے ان میں سے کتنوں نے ایسے لوگوں کو حقیقت سمجھائی ہے یہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت احمدیہ کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ وہ دنیا کی زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی ضروری تشریحی ساتھ نوٹس کے ساتھ جی لوگوں تک پہنچا رہی تاکہ لوگوں کو اسلام کی اصل تعلیم سے آگاہی ہو ابھی دو تین دن پہلے ہی بی بی سی نے ایک خبر شائع کی یو ایس اے کے حوالے سے کہ جس میں ایک امریکی نے آ, جو ہے وہ مسجد پر فائرنگ کی تھی جی. پیرس حملوں کے بعد جی. تو وہ بی بی سی نے لکھا کہ کیسے وہ فائرنگ کرنے والے کی زندگی تبدیل ہو گئی یعنی اس نے تو غصے میں آکے کے مسلمانوں کی مسجد دیکھ کر فائرنگ کی جو کہ احمدیہ مسلم جماعت کی مسجد تھی تو اس کے بعد کیسے اس کو اس اس کی یہ غلطی جو ہے اس کا ازالہ ہوا یہ ساری رپورٹ بی بی سی نے کی ہے کہ وہ شخص اب باقاعدہ جماعت کی انٹرفیتھ وغیرہ میں آتا ہے اور اس نے آ کے معافی مانگی کہ میری ذہن میں بالکل اور تصویر تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ مذہب اسلام بطور مذہب ایسا نہیں ہے ہاں یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے اپنے جو ہیں وہ عزائم ہیں اپنی ان کی سوچیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو سمجھ بیٹھتے ہیں تو یہ حالات کیسے بدلے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت احمدیہ کوئی یہ توفیق ملی اور مل رہی ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی دنیا کے اس حصے میں بھی قرآن کریم جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچاتا ہے قرآن کریم ایگزیبیشنز ہیں انٹرفیت کانفرنسز ہیں اور کوشچن ان آنسر سیشنز ہیں جو ان مغربی لوگوں کے ساتھ جماعتیں یہ کرتی ہے اور ان کے سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں تو یہ وہ میدان ہے جس میں ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بالکل خالی ہیں اور کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے تو یہ وہ کام تھا جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ محض آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جماعت احمدیہ یہ کام یہاں سرنجام دے رہی ہے اور اپنی مالی قربانی اپنے وقت کی قربانی جو ہے وہ ساری اس میں لگائی ہوئی تاکہ ان لوگوں تک اسلام کا صحیح پیغام جو ہے وہ پہنچے یہ بہت بہت شکریہ آپ نے یہ بات کی مصباح پرو صاحب تو دو ایسے بہت سے واقع مطلب ہمارے فیت سمپوزیمز یہ قرآن اوپن ہاؤسز یہ قرآن ایگزیبیشنز اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں منعقد ہوتے ہیں اور ہر ہفتے کئی جگہوں کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے ایک اور جو انٹرفیتھ سمپوزیم صرف خواتین کے لیے یہ بائیس اکتوبر کو ہے تین بجے سے پانچ بجے تک جس کا ایڈریس تھری تھاؤزنڈ ون فنچ ایوینیو ہے اس میں انٹر انٹرفیتھ ڈائلگز ہوں گے جی جس پہ آپ مختلف مذاہب کے لوگ آئیں گے اور اپنے مذہب کے بارے میں بات کریں گے وہیں قرآن اوپن ہاؤس بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے پھر جب بات کی ہے ہم جو بات آپ سے کرتے ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ اللہ کے فضل سے کینیڈا میں گزشتہ سینتیس سال سے ورلڈ ریلیجنس کانفرنس اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ مرکت کر رہی ہے مختلف جگہوں پر یہ ہوتی ہے اسی طرح کی ایک کانفرنس جو تھرٹی سیونتھ ٹائم یعنی سینتیسویں دفعہ ہو رہی ہے یہ چار نومبر کو ہے نومبر چار اتوار کا دن ہے اور اس کانفرنس کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے وہ صبح ساڑھے دس بجے سے ساڑھے تین بجے تک ہے اور مقام ہے یونیورسٹی آف واٹرلو واٹرلو یونیورسٹی میں ہیومینٹیز تھیٹر یا ہیگی ہال میں یہ کانفرنس منعقد ہوگی اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ سینتیسویں کانفرنس ہے یعنی انیس سو اسی سے اس کا آغاز کیا گیا تھا نائنٹین ایٹی سے کینیڈا میں اور اس میں اس دفعہ بھی جو سات مختلف مذاہب ہیں جو شامل ہوں گے جن کے لوگ آ کے اپنے مذہب کے بارے میں بات کریں گے اس کا ہر سال ایک موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع کے حساب سے آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا مذہب اس بارے میں کیا بات کرتا ہے اس دفعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے مائی فیتھ اینڈ کینیڈین ویلیوز میرا مذہب اور جو کینیڈا کی ویلیوز ہیں اقدار ہیں خاص طور پر چونکہ ایک سو سال ہے کینیڈا کا تو اصل میں تو کیا ہے کیا کہ ملکی جی یعنی ملک کے حوالے سے آپ کے مذہب کی کیا تعلیم ہے آپ کے مذہب کی کیا کینیڈا میں اس لیے انہوں نے نام لکھ دیا اس لیے جی جی نام جی لکھ دیا بالکل ٹھیک بات ہے تو اس میں ڈفرینٹ uh, uh, لوگ جو ہیں وہ آئیں گے جس میں ہیومینزم سے بھی کرسچینٹی سے بھی سکھ جوڈم ہندوازم اور اسی طرح سے انڈیجینیس اور اسلام کی نمائندگی بھی ہے تو ورلڈ ریلیجنس کانفرنس ڈاٹ اورک اگر آپ نے رجسٹر کرنا ہے تو ورلڈ اس پہ جا کر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں اور چار نومبر اس کی اتوار کے روز صبح ساڑھے دس بجے یونیورسٹی آف واٹرلو میں ہیومینٹیز تھیٹر میں سینتیسویں ورلڈ ریلیجنس کانفرنس ہے تو بات آپ کی بات سے آگے بڑھا رہے ہیں کہ صرف بات کو یہ نہیں ہے کہ ہم اعتراض یا اعتراض کے جواب اللہ کے فضل سے عملی میدان میں جماعت احمدیہ جو خدمات دے رہی ہے اس کے لیے بھی آپ کے لیے ایک ایک یہ سوچ ہے کہ آپ اس میدان میں کیا کر رہے ہیں اپنے بھی گریبان میں جھا اور دیکھیں اور پھر وہی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ان باتوں پہ ایمان نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں ممکن تھیں یا نہیں تھیں تو یہ اصل جہاد ہے بالکل ایسے ہی ہے میں ابھی پچھلے دنوں بیلیز گیا ہوا تھا پہ وہاں میں نے دیکھی ہے ان لوگوں کی تڑپ جو قرآن کریم کے لیے ہے اور باقاعدہ مسجد میں آکے کے وہاں پہ الحمد جیسے حضرت میں مصباح صاحب سے بھی پچھلے دنوں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قومیں جو ہیں مختلف قومیں وہ احمدیت کی آگوش میں آئیں گی اسلام قبول کریں گی وہ اس چشمے سے پانی وہ اس چشمے سے سیراب ہوں گی بالکل پانی پیئیں گی تو اس میں ایک قوم ہے وہاں کی گریفونا اور گرینا گو غیرفون ان کی زبان کا نام ہے گرینا وہ الحمدللہ ایک نئی قوم ہے جو جماعت احمدیہ میں اس کا یعنی کہ شمولیت ہوئی ہے اس کا آغاز ہوا ہے تو ان لوگوں میں میں نے تڑپ دیکھی ہے قرآن کریم کو سمجھنے میں اس کو وہ وہ تڑپ ہے ان میں وہ بڑی دور دور سے گاؤں سے آتے ہیں مسجد کے اندر کہ ہمیں قرآن کریم جو ہے وہ پڑھایا جائے اور باقاعدہ وہاں پہ میں نے بھی لی ہیں کلاسز اور دوسرے جمربیان ہیں وہاں پہ کلاسز کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور بلکہ ان کو جا جا کے وہاں پہ پڑھاتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعتیں ہم دیا تو جو تراجم ہے ان کو پھیلا رہی ہے اور جیسا کہ حضور انور نے بھی خطبہ جمعہ میں رشاد فرمایا جس کی ریکارڈنگ مصر صاحب نے بھی یہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ 75 زبانوں میں ہم ترجمہ شائع کر چکے ہیں اور دوسرے علماء تو ان کے حوالے ایسے بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے Uh, عوام کو یہ کہا ہے کہ ترجمہ پڑھنا واجب ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میرے پاس اس کی وہ کٹنگ موجود ہے ایک ملفظات حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑا نام لکھا ہے کہتے ہیں کہ جسے اس فن سے کامل مناسبت نہ ہو مناسبت ہو ورنہ نہیں جیسے قرآن شریف کا ترجمہ کہ عوام کو تو پڑھنا خطرناک ہے لیکن جن لوگوں کو مناسبت ہے ان کے لیے ضروری ہے ان کو جائز ہے ٹھیک ہے سکھانا نہیں ترجمہ ان کے لیے پیش نہیں کرنا جی بلکہ وہ یہ ہے کہ اگر ان کو مناسبت نہیں ہے تو ان کے لیے جو پڑھنا ہے وہ نہایت خطرناک ہے ترجمہ قرآن کریم کا قرآن کریم میں کون سی ایسی بات ہے جو ان کے لیے خطرناک ہو سکتی قرآن کریم تو ہدایت ہے لیکن علماء جو ہیں جو دوسرے ہیں وہ لوگوں کو ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں اور جماعت احمدیہ جو ہے اس جہاد میں شامل ہے کہ ترجمہ کو جتنا زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے تاکہ لوگ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس کے قریب ہوں بالکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عبد الراب صاحب سامع پروگرام ریڈیو احمدیہ ریڈیو احمدیہ میں آخری دس منٹ سے کچھ زائد کا وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ پروگرام جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ پروگرام ہفتے میں دو دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز یعنی سیٹرڈے ہفتے کو شب نو بجے ایف ایم ہنڈریڈ پر ریڈیو احمدیہ پیش کیا جاتا ہے نو بجے سے گیارہ بجے تک ان دو گھنٹوں کے پروگرام میں جو کہ براہ راست نشریات ہوتی ہے پہلے گھنٹے میں پروگرام اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آدھے گھنٹے عربی میں اور آدھے گھنٹے بنگلہ زبان میں ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہ تینوں پروگرام براہ راست ہوتے ہیں آپ ان تینوں پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اتوار کے روز آٹھ بجے سے لے کر شب بارہ اور آپ ساتھ رہتے ہیں پروگرام ہمارا بڑا آسان اور سادے فارمیٹ میں ہوتا ہے ہم ریڈیو پہ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے ہمارے پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ آپ براہ راست شامل ہو سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کی کالز آتی ہیں آپ کے سوالات لیتے ہیں ریڈیو احمدیہ آپ کے سوالات کے جوابات سے ہی سچتا ہے فیصل صاحب ہیں ہمارے ساتھ ریڈیو احمدیہ پر شامل ہو رہے ہیں فیصل صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیصل صاحب آپ آن ایئر ہیں ہیلو جی فیصل صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وہ میرا سوال تھا میں ابھی پروگرام سن رہا تھا تو اس میں جس طرح بتا رہے تھے کہ نبی جو ہے نا وہ آگے اور آ سکتا ہے تو اس طرح وہ ختم نہیں ہوا تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر نبی اور آ سکتا ہے اگر فیصل جائب, آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی میں <laughs> <laughs> فیصل صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کی آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا دوبارہ کر لیں آپ ایسا کیجیے آپ پروگرام میں دوبارہ شامل ہو جائیں دوبارہ کال کر لیجیے تو ہم آپ کا سوال شامل کریں گے پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ آپ کیا بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا سوال ہے اسی حوالے سے پھر آپ کو آپ کے سوال کے جواب بھی دے دیا جائے گا عبد الراب صاحب پروگرام میں ہمارے پاس اب آخری کچھ منٹ کا وقت موجود ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے جی اس بات کو ہم مکمل کرتے ہیں اور پھر اگر اس دوران اگر کال آتی ہے تو سوال لے لیں گے نہیں تو پھر آج کے یہ آخری سوال ہی تھا وقت ہمارے پاس تقریباً سات منٹ کا اور موجود ہے اس میں میں اسی جو بات ہے اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں اس میں میرے خیال میں ایک دفعہ پھر بتا دیں کس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہاں جی یہ اشارات فریدی جو کتاب ہے اس میں یہ باتیں شامل ہیں جلطین ہے اس کی اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت مسیح محدود علیہ السلۃ والسلام اور حضرت خواجہ غلام فرید صاحب جو اپنے زمانے کے ایک بڑے صوفی اور بلند پایا کہ جو سجادہ نشین ہے گدی نشین ہے وہ مانے جاتے تھے اور پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ عطا اللہ شاہ بخاری جو ختم نبوت کے لحاظ سے بڑے مانے جاتے ہیں انہوں نے ان کو اپنا پیر کہا ہے اور اس بات کا اظہار کیا ہے اور میں نے وہ شعر بھی پڑھا ہے کہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کا جو سرما ہے وہ غلام فرید صاحب کے جو پیر کی مٹی ہے وہ ہے ٹھیک جی. تو اتنی عقیدت ہے ان کو ان سے اور اپنے پیر کی جو باتیں ہیں ان کی طرف نہیں آتے ان کے خلاف جاتے ہیں اور یہ خود کیا کہتے ہیں خواجہ غلام فرید صاحب حضرت مسیحم علیہ صاط اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت خ... یہ جو لکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب کی پابوسی اور زیارت کا شرف حاصل ہوا جس سے بہتر کوئی عبادت اور سعادت نہیں بہرل اسی اسنا میں حافظ گموں سکنا حدود گڑی بختیار خان نے حضرت مسیح مود الصۃ و اسلام یا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے متعلق نامناسب اور ناروا باتیں کہنی شروع کر دیں اس وقت حضرت خواجہ صاحب کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ نے اس حافظ کو تنبیہ کی اور اسے ڈانٹا اس حافظ نے عرض کی کہ قبلہ جبکہ مرزا صاحب میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے حالات و صفات اور مہدی معؤد کے اوساف نہیں پائے جاتے تو ہم کس طرح سے اعتبار کر لیں کہ وہ عیسیٰ اور مہدی ہیں حضور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ مہدی کے اوساف پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہیں وہ اوصاف ایسے نہیں جیسے لوگوں کے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں جی. کہ ہر بات اس طرح پوری نہیں استعارات ہوتے ہیں جی. تو لوگوں نے اپنے فرضی عیسیٰ کو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ وہ آئے گا اور جس طرح فلموں کا کوئی پرائم سین ہوتا ہے جس میں ہیرو آتا ہے اور جس نے لڑائی شڑائی کر کے اور ہر چیز کو مار دیا تو اس طرح کا ایک عیسیٰ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ انہوں نے آسمان سے اترنا ہے فوج ان کے ساتھ ہوگی پھوک ماریں گے تو دشمن مار جائیں گے تلوار ادھر سے ماریں گے تو سارے سور اور پھر ادھر کی طرف تلوار ماری اور پوری دنیا پھر کے انہوں نے سلپ تو یہ عجیب سی کشمکش ہے اور ایک ڈرامہ ہے جو ایک پوری سین ہے جو ذہن میں چلتا ہے تو یہ استعارے ہیں سارے جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تو کہتے ہیں کہ ایسے وصاف نہیں جیسے لوگوں کے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا تعجب ہے کہ یہی مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی مہدی ہوں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بارہ دجال ہیں پس اسی قدر مہدی بھی ہیں اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخص ہے ابھی ہے پروگرام میں ہم اس کا یہ بات پہلے بھی کر رہے ہیں تو ازر خواجہ صاحب بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخص ہے اس کے بعد فرمایا کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ مہدی کے تمام علامات جو کہ لوگوں کے فہم کے مطابق بیٹھی ہوئی ہیں ظاہر ہو جائیں بلکہ اے حافظ بات دوسری طرح ہے اگر اسی طرح ہوتا جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں تو تمام دنیا مہدی برحق کو جان لیتی اور اس پر ایمان لے آتی جیسا كہ پیغمبر ہیں کہ ہر نبی کی امت کئی گرو ہو گئی بس بعض پر اس پیغمبر کا حال ظاہر ہو گیا وہ اس پر ایمان لاتے رہے اور بعض پر اس پیغمبر کا حال ظاہر ہی نہیں ہوا اس وجہ سے اس گروہ نے اس کا انکار کر دیا اور کافر ہو گیا اگر ہر نبی کی امت پر اپنے وقت کے نبی کا حال منکشف ہو جاتا تو تمام مسلمان ہو جاتے جیسا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں <تصف> کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصف و علامات کتب سماویہ میں لکھے ہوئے تھے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے اور مبوس ہو گئے تو انہوں نے بعض علامات کو اپنی سمجھ اور فہم کے خیال کے مطابق نہ پایا پس جن لوگوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئے اور جس گروہ پر آپ کا حال نہ کھلا انہوں نے انکار کر دیا اسی طرح مہدی کا حال ہے بالکل صاف واضح طور پہ اپنی جو حضرت مسیح علیہ السلام ہے ان کی صداقت کا یہ منھ بولتا ثبوت ہے کہتے ہیں کہ بس اسی طرح مہدی کا حال ہے بس اگر مرزا صاحب مہدی ہوں تو کون سی بات مانے ہے اعتراض کرنا ہے تو کھل کے کریں اور ایسا ایسی بات کرو کو جو عقل سے بھی تعلق رکھتی ہو اور نصوصِ جو بینہ ہیں ان کے مطابق ہو صرف کہہ دینا کہ نہیں جی وہ تو ایسے ہو گیا اپنی سمجھ کے مطابق جو دماغ نے جو فلم تیار کی ہوئی ہے اس کے مطابق تو کسی نے نہیں آنا اپنے بالکل ایسے ہی ہے بہت بہت شکریہ عبد الراب صاحب اور بہت شکریہ مصباح بلو صاحب ضامعن اسی کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا آج کا پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے ریڈیو احمدیہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ ہفتے کی شب نو بجے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ پر پروگرام نو سے دس بجے تک اردو زبان میں پھر دس سے ساڑھے دس عربی میں اور سارے دس سے گیارہ بجے تک بنگلہ زبان میں براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اس دوران اگر آپ ریڈیو احمدیہ تک رسائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے qa q سے کوشچن اور a سے آنسر کیو اے اسلام اسلام ریڈیو احمدیہ کی ویب سائٹ ہے کیو اے آپ اپنا سوال اس ای میل پتے پر بھیج سکتے ہیں وقت اور موضوع کی مناسبت سے ہم آپ کے سوال کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح سے جو آج کا یہ پروگرام ہے اس کو دوبارہ سننا ہو تو voiceofislam.ca پر یہ پروگرام اپلوڈ کر دیا جاتا ہے کل کسی وقت آپ اس پروگرام کو دوبارہ سن سکتے ہیں یہ دونوں پروگرام آپ کی خدمت میں یعنی جو پہلا حصہ ایف پر تھا اور یہ والا یہ دونوں حصے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے اسی دوران اگر آپ کو اسلام احمدیت کے بارے میں مزید کچھ معلومات حاصل ہو تو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ڈبلیو الاسلام ڈاٹ اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ جو بھی معلومات چاہیں احمدیہ مسلم جماعت کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ہمارا جو ٹی وی چینل ہے ایم ٹی اے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ یہ چوبیس گھنٹے کی نشریات مختلف زبانوں میں پیش کی جاتی ہے جس کے ذریعے آپ احمدیہ مسلم جماعت سے تعارف اور آگاہی حاصل کر سکتے ہیں آج میرے ساتھ کنٹرولز پر اظہر صاحب موجود تھے ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے صفی راجپوت کو اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے انشاءاللہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ ہفتے کی شب نو بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ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 مدی زندہ باد پر چم ہم اسلام کائم دنیا میں لہرائیں آئیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی Zindaba ehemadiya zindaba